وقیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر من, الشيطان الرجيم من همزه حمزی ونفی بسم اللہ ربش صدری ولی امری قولي بسم الله الرحيم مجی اللہ يصلون على, النبی. يا آمنوا صلوا عليه اللہم على محمد کما بار حميد مجيد. الحمدللہ للہ آج اٹھارہ اور انیس محرم الحرام چودہ سو ہجری کی درمیانی رات تیئیس نومبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو اسی محرم الحرام چودہ سو ہجری میں آج سے تقریباً دو ہفتے قبل تمام اہل اسلام کو خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث سے ہو یا اہل تشیو سے تمام مقادب فکر کو ایک بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ, صدمہ پہنچا ہے اور وہ صدمہ ہے میرے محترم اور محسن شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری کی موت جو ستاون سال کی عمر میں تقریباً دو مہینے تک فالج کے اٹیک کے بعد قوم مک کی حالت میں رہنے کے بعد پانچ محرم الحرام چودہ سو پینتیس ہجری با مطابق دس نومبر دو ہزار تیرہ کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے انا لا اللہ رعالی شیخ صاحب کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کو نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ان کا اجر عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قیامت والے دن انہیں امام کائنات سید الاوین اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوسر نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے آمین یا العالمین بھائیو شیخ صاحب کی وفات پہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی میں کوٹ کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو سلب کر کے دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ جو اہل علم ہے ان کی روحوں کو قبض کر کے دنیا سے علم کو اٹھائے گا اور پھر پیچھے صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے اور لوگ ان جوہلا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور وہ جوہلا اپنی مرضی کے مطابق بغیر علم کے فتویٰ دیں گے افطو بیری علم وہ فتویٰ دیں گے اپنا ایکسپرٹ اپینین دیں گے بغیر علم کے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ولی آزب اللہ اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے چاہے علماء ہوں یا عوام الناس جو بھی بغیر علم کے اور علم کیا ہے قرآن اور سنت یا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تیسری چیز اجماع امت یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم کی جو ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے عقیدہ امت میں پروپیگیٹ کرتا ہے تو وہ ہے اصل میں جائل خواہ و علما میں سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں کیونکہ اسلام کی بنیاد اتھینٹسٹی کے اوپر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر بہت بڑے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا بہت بڑے بزرگ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو وہ عالم صاحب آگے سے کہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے پاس تو ابھی میٹرک کی ڈگری بھی موجود نہیں ہے کیا آپ عالم ہیں تو کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے اب عالم صاحب اگر جواب میں یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ عالم صاحب عالم بھی رہ جائیں گے کیا مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں نہیں <سلام> تو علم کے اوپر بنیاد ہے ڈکشنری از آلویز اتارٹی بٹ کے اسپیلنگ بی یو بٹ ہے یا بی اے بٹ ہے یہ آکسورڈ کی ڈکشنری بتائے گی اسی طریقے سے دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بھی ڈکشنری کے اوپر ہے اور اسلام کی ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سعی السناد احدیث سے ڈڈکٹ کی گئی ہو اور اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننے میں شامل ہے بہرحال اس طرح کہ جتنے وسوسے مولویوں کی طرف سے ریس کیے جاتے ہیں میں نے اس پہ تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے بارہ کلپس مختلف لیکچر سے اٹھائے گئے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت بھائیو ہمارا آج کا لیکچر صورت النساء کی آیت نمبر اسی نسبت سے مسئلہ نمبر اسی کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النساء عائد نمبر اسی میں الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ان کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہمارے جو لیکچرز تھے وہ خود بخود سیونٹی تک پہنچ چکے تھے اور اب اگلا لیکچر ایٹی نمبر مسئلہ نمبر ریکارڈ ہونا تھا اور الحمدللہ اس کی نسبت بھی بڑی زبردست آئی کہ ہم اس شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اطاط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سورس بلکہ واحد سورس یعنی صحیح الاسناد احادیث ان کی خدمت میں گزارا ان کا وقت ان احادیز کی خدمت میں گزرا الحمد للہ بھائی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی ایک ان شاء اللہ ویڈیو بک کی فارم میں یو پر اپلوڈ ہوگا اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر بھی اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک ہق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق دس نومبر دو ہزار تیرہ ایک حق گو عالم دین اس لیکچر میں ان اللہ تعالی جہاں پر کریٹیکل مواقع آئیں گے وہاں پر شیخ صاحب کی جو ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویب کیم کے ذریعے ان کے کلپس بھی میں ان اللہ اس لیکچر کے بعد ڈال دوں گا تاکہ کیا تک کے لیے ہمارا یہ ایسٹ بن جائے کوئی بھی شخص ان کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی خیالات عوام میں پروپیگیٹ نہ کرے اور ان کی خدمات کو زنگ لگانے کی کوشش نہ کرے یہ لیکچر میں نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے لیکن آج کی اس گفتگو میں میں شیخ صاحب کی بائیوگرافی ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کا نام کیا کس جگہ پر پیدا ہوئے کن استادوں سے تعلیم حاصل کی اور کون کون سے مدرسوں سے پڑھے یا کن کن اسکول یا کالجز سے تعلیم حاصل کی یہ آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع ہے ان کی علمی خدمات اور اس میں بھی پرٹیکولرلی ان کی حق ہوئی جس میں وہ کسی بھی مکبہ فکر کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور جو حق بات ان کو سمجھ آتی تھی وہ علی بتا دیا کرتے تھے الحمدللہ اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی باقاعدہ شگیر نہیں ہوں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان سے جو میری ٹیلیفونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی لہٰذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان اللہ تعالی اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ اور یہ پانچ کو آنسر سیشن ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہے ہیں نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کا تمہارے کچھ بھائی اس کو ناجیز نا سب کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے برا میں نے کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضر سے بریلیوں سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام ملوں بہتر ہے ان علما کے پاس سے اور میرے پاس جب آئے الحمد ہیں بھائی شیخ صاحب سے میری پہلی ملاقات 28 مئی 2008 کو منگل کے دن ہوئی اور اصد سے لے کر اشاع تک ان کے ساتھ وقت گزارا اور یہ یوم تقبیر کا دن ہے جس دن پاکستان نے اکامک بلاسٹ کیے تھے اٹھائیس مئی انیس اٹھانوے کو افیکٹ اس کے دس سال بعد کی بات ہے اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ اس لیے مجھے یہ دن بھی یاد ہے یوم تکبیر کی وجہ سے اور اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ سے لے کر ان کی وفات تک الحمدللہ ان سے ان کانٹیکٹ رہا اور آخری ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی وہ قومے کی حالت میں تھے اکتیس اکتوبر دو ہزار تیرہ کو اس سے دس دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی پھر جنازے میں بھی شمولیت ہوئی الحمد دفنانے تک میں آخر تک وہاں پر الحمد شامل رہا اور شیخ صاحب اینڈ تک مجھ سے محبت کرتے تھے بعض حاسدین نے بڑی کوشش کی کہ شیخ صاحب سے میرے خلاف فتویٰ لکھوایا جائے کہ علی جو ہے اس طرح کی باتیں عوام میں پروپیگیٹ کرتا ہے لیکن الحمد شیخ صاحب مختلف حوالوں سے مجھے تسلی دیا کرتے اور لوگوں کے ذریعے میسج بھجوا دیا کرتے کہ حق بات بیان کریں ان تعالی میں بغیر دلیل کے کسی کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک کال جو بہت پہلے ریکارڈ ہوئی تھی پینتیس منٹ کی کال وہ اب میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دی ہے تاکہ یہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور اس میں شیخ صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے کہ جب کبھی بھی میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے علی بھائی کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے ہمیشہ فتح علی کی نظر آئی اور یہ حسد کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ میری باتیں جو ہیں وہ تو میری کتابوں تک یا میرے دماغ تک ہیں لیکن علی بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں تک یعنی اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے حسن زان کی لاز رکھے ان پانچ سالوں میں جو پانچ ویڈیو بکس میں نے تیار کی ان کی کوشچن آنسر سیشن کی ان کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں اور یہ علم کا خزانہ ہے خصوصاً ان میں سے جو پہلی نشست ہے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ون ٹو ون انٹرویو ہے جو میں نے ان کے گھر جا کر کیا سترہ جون دو ہزار نو کو بدھ کے دن اصر سے لے کر مغرب تک جس میں میں نے شیخ صاحب سے سو سوالات پوچھے اور صرف ان کا اوپینین لیا بغیر دلائل کے کئی چیزوں پہ دلائل بھی اکثر صرف ان کا اوپینین لیا اور یہ میں نے اپلے نہیں لیا تھا بلکہ میں نے عوام الناس کے لیے جو ان کی شخصیت پر لائے کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے اپنے بزرگوں کا بھی یہی موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقلید کی روشنی میں نہیں باز اللہ اور اس انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بات اس میں کی کہ میں کسی بھی کلمہ کو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ خواہ قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی مکبہ فکر ہیں ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن اگر ان کے مولوی ان کو پٹی نہ پٹائیں یہ الفاظ ہے ان کے تو وہ سیدھے سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں لیکن تکفیر ہم پھر بھی نہیں کرتے اختلاف اپنی جگہ رہے گا تکفیر نہیں کریں گے یہ الحمدللہ اس انٹرویو کی سب سے خاص بات تھی اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تفریح تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بسیت عوام کے کی بریلوں کی نہیں کرتے تخیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں قبول کرتا ہے سو دیوبندی میں پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسو جاتا ہے ہم دیوبندی عوام میں اپنے اکابل کی محبت جاتا ہے دوسرا یہ کہ شارف اساد خود کش حملے کے یہ دیوبریوں کی لائن بریلی اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح ودی کرتے ہیں مسفیات تو ہر چیز میں ہوتی ہیں مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں ہیں یہاں پر میں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبان پر وہ آگے مناظرہ نہیں کیا اسے اس کے بعد بریلوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے پتا سنا جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس اچھا آنکھیں اچھا اچھا باندھ کر کے آدھ کر کے بے سوچے سمجھے اچھا کوئی اچھا آدمی ہے نا اس کی بات کوئی آدمی کہتا کہ بس میں اس کی تکلیف کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تکلیف ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے عوام جو تکلیف کا دعوے دار ہے تو یہ شریف عوام میں جو جن کو مولی نہ پڑھائے نا پتنی کو پتہ نہیں اسی سیدھے وہ سامان اللہ جانتے چاہے بریویوں کا ہوگا یا دو بندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑائی یہ وہ نداواد دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتی ہیں اور یہ جو انٹرویو ہے بھائی بانوے منٹ کی گفتگو جس میں سو سوالات میں نے ان سے کیے وہ اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر ہمارے یو کے چینل 720085 ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپ لوڈ ہے بلکہ آپ اگر گوگل میں جا کر سرچ کریں صرف یہ لکھ دیں ہنڈریڈ کوئی ود شیخ زبیر علیزئی بس اتنا لکھ دیں یا میرا نام اور ساد ان کا نام انجینئر محمد علی مرزا اینڈ شیخ زبیر علیزئی کوشچن آنسر سیشن کسی بھی فارم میں لکھے گوگل پہ تو آپ کو پہلے نمبر پہ یہ کھل جائے گا جو کہ الحمد علم کا خزانہ ہے اور اس دشست کو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے اور مجھے تو پوری دنیا سے روزانہ درجنوں بلکہ بتاؤ کا سینکڑوں ای میل ریسیو ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے الحمدللہ باقی جو چار کو آنسر سیشن ہیں اس میں سے کوشچن آنسر سیشن نمبر ٹو وہ کل بیس سوالات پر مشتمل ہے اور یہ اوپن کو آنسر سیشن ہے یہ جو باقی چار ہیں یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے ذریعے نماز جمعہ کے بعد دس جولائی دو ہزار دس کو بیالیس منٹ کی ریکارڈنگ ہے تیسرا کوشچن آنسر سیشن اس میں چالیس سوالات ہیں جو میں نے جمعرات والے دن اکثر سے مغرب پچیس جون دو ہزار نو کو سیونٹی تھری منٹ کی ریکارڈنگ ان کی کی تھی چوتھا کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ پینتیس سوالات پر مشتمل ہے یہ نماز جمعہ کے بعد 26 مارچ 2010 کو 38 منٹ کی میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی اور پانچواں اور آخری کوشچن آنسر سیشن جمعے کی نماز کے بعد جو کہ 80 سوالات پر مشتمل تھا 63 منٹ کی گفتگو 22 مئی 2009 تو یہ پانچ سیشن ہے جس میں ان کی تمام کی تمام چیزیں الحمد آن ویڈیو ریکارڈ ہیں اب کوئی شخص ان کی طرف غلط بات منسوب انشاءاللہ اللہ نہیں کر سکتا اور یہ بڑی حرام کن بات ہے کہ اگلے جو علماء گزر گئے ان کے بارے میں اگر آپ اسماور جال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہر عالم مختلف کامنٹس کرتا ہے کیونکہ اس زمانے میں ویڈیو کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی لیکن الحمد اب اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کوئی شخص کسی پر الزام نہیں لگا سکتا مجھ پہ کئی لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے یہ کا ایجنٹ ہے لیکن الحمد جتنی بدنامی کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالی اس دعوت کو پہنچاتا ہے ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا یہ بدنامی کی برکت ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں بھی بات تو صحیح کر رہے بات تو حوالے سے کر رہے تو الحمدللہ اب اس ویڈیو کی برکت سے قیامت مطلب تک کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط نظریات پروپیگیٹ نہیں کر سکتا الزام نہیں لگا سکتا یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا اور پھر اٹھائیس مئی 2008 آٹھ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی میں الحمد سب کی باتیں سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں پازیٹیولی بغیر تکفیر کیے بدعقیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے کی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمد اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میں کوئی شیخ زبیر لی زئی رحمہ اللہ کا مقلب نہیں ہوں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا آج بھی ایک دو باتیں آئیں گی میں بتا دوں گا البتہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی جو فرقہ واریت سے پاک باتیں ہیں مسلک پرستی سے بالاتر ہو کر جو حق بات انہوں نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی وہ ان کے جو بڑے بڑے موقف ہیں وہ میں آج عوام کے سامنے رکھ دوں ود ویڈیو پروف تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ علی اپنی طرف سے ہی مارتا رہتا ہے اور میں وہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور الحمد میں اپنی ذات کی خاطر ایک روپیہ بھی دین سے کمانا اپنی ذات کی خاطر حرام سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر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 بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی اور احادیث کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ جو بیروت اور دارالسلام والوں کی ہے جس کے مطابق مکبت شاملہ یا اور عربی سافٹ ویئر کتابوں کے اور ہارڈ کاپیز سعودی عرب سے بھی چھپتی ہیں ان کے ریفرنس میں انشاءاللہ تعالی دے دوں گا اس کے باوجود اگر کسی کو کیوری ہو کوئی ریزرویشن ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے لیکچر کے دوران مجھ سے سوال نہ کریں تاکہ ہماری یہ گفتگو کا جو ڈیکورم ہے یہ خراب نہ ہو اور پھر بعد میں بھی اگر کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس مرزا انڈر نائنٹی فائیو ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں میں روزانہ الحمدللہ درجنوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں اب یہ ہماری بیس منٹ کی جو تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کی حق گوئی کے حوالے سے میں انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور یہ الپ ایٹرینڈم نہیں ہوں گے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہوں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور جہاں جہاں پر ضرورت میں سمجھوں گا کہ یہ بہت کریٹیکل اور خطرناک بات ہے کہ کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اس کے ویڈیو کلپس بھی انشاءاللہ میں اس لیکچر کے بعد اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تاکہ کوئی شخص اس حوالے سے بلیم نہ دے سکے ان اللہ تعالی تو ایک دفعہ تو روشی پڑھ لیجیے اللہ علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم ابروہیم حمید مجید بارک علی محمد کما محمد. حمید مجید پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائیو سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 بہت کرٹیکل آیت ہے اور اسی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی گالیاں مجھے بھی کھانی پڑتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ما رحیم من یقم بئیناتا بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے مدما بینا سفل کتاب بعد اس کے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا اور کتاب کی تشریح میں ہی سنت یعنی سعول اسناد احادیث بھی شامل ہے اولا یل انہ یل ان ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے بل تعالی اور یہ مسلسل لانت ہے کب تک الدین تابو ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں وہ اور اپنی اصلاح بھی کریں اور صرف اصلاح نہیں وہ اور وہ تمام باتیں جو چھپائی ہوئی تھی وہ لوگوں کو بیان بھی کر دیں اللہ فلا اطوب علیہ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے یہ کوالیفائی کریں گے توبہ کے لیے وہ الت طواب اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں یہ تو تھی آیت اب آیات کی سب سے بیسٹ تشریح اورام کے بعد صحیح ال اسناد ہے حدیس تو بہت ہے میں ایک ہی حدیث پیش کرتا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار چھے سو انچاس نمبر حدیث ہے جو سرن ابی دعود اور سن ابن ماجا میں بھی موجود ہے اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے دو سو کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے چھاد فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات اوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی اس کے باوجود اس نے وہ بات پوچھنے والے کو نہ بتائی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا ولی آد اللہ تعالی یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم ہر بات کھول کر بتاتے ہیں یہ تو قیامت والے دن جب لگامیں ڈلی ہوگی نا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ خیر فائی کی ہے اپنے ساتھ خیر فائی کی ہے یا اپنے ساتھ ظلم کیا ہے جو لوگ حق بات نہیں بتاتے صرف اپنے مسلب کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ولی آب تو یہ بھائیو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو اس لانت سے بچا کر رکھا تھا کہ وہ حق بات کبھی نہیں چھپاتے تھے اس جرم سے وہ محفوظ رہے الحمد اگر کسی حدیث کی سند کو وہ ضعیف ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ضعیف ہے تو اس کے فٹ نوٹ میں اگر ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صحیح حدیث مل جاتی تو وہ لکھ دیا کرتے تھے حتیہ کہ اگر حدیث نہ ملتی کسی صحابی کا قول مل جاتا جو اس حدیث کو اسپورٹو ہوتا جو کہ ضعیف ال حدیث میں سے ہوتی تو وہ بھی فٹ نوٹ پر لکھ دیا کرتے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کی دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں مشکات المصابی کی انہوں نے تحکیم کے دوران جب اس پہ حکم لگایا اور تخریج کی اس کی شب برات یعنی شابام کی پندرہویں رات سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث تین چار آئیں ان کو انہوں نے اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا بلکہ امام ترمزی نے بھی جب وہ حدیث لکھی تو خود ساتھ لکھا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح نہیں ہے نہ میرے نزدیک صحیح ہے لیکن علماء لمحہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں بس وہ اوپر والا حصہ پڑھ لیتے ہیں نیچے والا چھوڑ دیتے ہیں تو شیخ صاحب نے بھی اصول محدسین پر اس پر ذوق کا حکم لگایا اور اس کے سارے سکم بھی لکھے لیکن اسی دوران ایک حدیث آئی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تیرہ سو پانچ نمبر حدیث شوب الامام شوب الامان جو امام بہیکی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ شب برات میں یعنی شعبان کی پندرویں رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور نامۂ امال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث انہوں نے لکھی اور ساتھ پھر اس پہ فٹ نوٹ لکھا کہ یہ منقطع روایت ہے کیونکہ اس میں جو ابن حارف تابعی ہے اس کی ملاقات سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے اور یہ پیکٹ اصول ہے جب منقطع ہو جائے گی روایت تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوگی یہ کو راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جب روایت مکمل نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی اچھا لیکن ساتھ ہی حق گوئی دیکھیں حق گوئی کی ان کی رگ پھٹ گئی اور انہوں نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار تین سو انسٹھ نمبر ٹو تھری فائیو نائن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو پوچھا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں الحمدللہ تو شب برات والی روایت تو صحیح ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ شابان المعظم کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں ویسے تو بہاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور اسی طریقے سے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن اور اسی طریقے سے سال میں شابان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے وہ ساتھ لکھ دی اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے منترا نمبر چوالیس کے نام سے شب برات اور شب قدر کے صحیح احکام و مسائل جس کو شوق ہو تو وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی اس پوری مشکات المصابی میں اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مکبہ فکر سے خارج کر دیتے جو انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا بہت بڑی مثال اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چیپٹر میں مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر ہیں امام ولیدین تبریزی رحمتہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اچھا اس حدیث پر شیخ زبیر علی رئی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے لیکن پھر رگ پھڑکی جناب ہاکگ گوئی کی یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا لوگ تو ڈردے نا پائی جی گاٹا ہی نہ جائے دیس پھر ساتھ لکھا لیکن مسند یالہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر حدیث ہے موفن ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ باسٹھ ہجری میں فوت ہوئی ان سے یہ ام بہات المنین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہیں ام سلمہ جزید کے دور میں یہ فوت ہوئی باسٹھ ہجری کے اندر واقعہ کربلا بلا امی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو وہ سات فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ ابی اب کا میں نے حوالہ دے دیا اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے مسند ابی اعلیٰ سات ہزار تیرہ نمبر کہ ابو عبداللہ اللہ تابی کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ تابی کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا میں نے کہا ماں جان کس کی مزال کے ہمارے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے اتنے صحابہ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے وہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے نا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ نمبر فضائل علی والے چیپٹر میں لے آئے ہیں قربان جاؤں امام مسلم کے اور امام بخاری بھی لے کر آئے میں آگے بتا دیتا ہوں اور کیا کہا جاتا تھا یہ سلوگن ہوتا تھا بنو میئیا کے دور میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولی آزب اللہ تعالیٰ امر سلمہ نے کہا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جاتی تھی اصل وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کا ترجمہ کر دیا تو سب کا ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں خود کیا گیا لانت تو چلیں ہم اور سب لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ لانت بھیجی جاتی تھی صاحب گرام پہ معاذ تو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب تم کہتے ہو کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کیا کرتے سے اللہ اکبر یہ ہے حق گوئی الحمدللہ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ خام انہوں نے بات لکھ دی ہے یہ تو ایک حوالہ ہے کئی حوالے ہیں اب وہ میں حوالے آپ کو بتانے لگا کہ سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری سے لے کر نائنٹی نائن ہجری تک جب تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے انہوں نے یہ بدت ختم کروائی بارہ ان سے پہلے اکتالیس ہجری سے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لانت کی جاتی تھی یہ اوپن سیکرٹ ہے یہ بدت اس وقت شروع ہوئی ہے لہذا جو لوگ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے وہ کسی بھی صحابی کو گالی نہ دیں ایون سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ ان ہو یا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یا سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ ہو یہی کیوں نہ ہو کہ جن کے ذریعے سیدنا علی کو بڑی تکالیف پہنچیں ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ان کو بھی گالی دینا یا لانت کرنا ہم الحمد حرام سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو میاں کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور سیدنا علی کی سنت یہ ہے کہ خوارج سعید علی کو منہ پر گالیاں دیتے تھے اور کافر کہتے تھے اور جب کتال ہوا تو سعید علی نے خود ان کے جنازے بھی پڑھائے الحمدللہ یہ پازیٹو ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے بہن میں یہاں پر وہ حوالے بھی دے دوں جس میں واضح الفاظ لانت کے موجود ہیں صحیح مسلم میں 6229 اسی طریقے سے سن نسائی القبرا میں 8208 نمبر حدیث اس میں لانت کے الفاظ موجود ہیں سنن النبی دعت میں چار ہزار چھ سو اڑتالیس اور چار ہزار چھ سو پچاس مسند امام احمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس اور اس مسرد احمد کی جو حدیث ہے کہ مسجدوں کے اندر گالیاں دی جاتی تھیں اور ایون صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اشارتن تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں تو یہ کو ڈھونڈنی ہی نہیں پڑے گی آپ بخاری اور مسلم کا حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر نکال لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پتا چل جائے گا کیا ہوا ہے تو میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا اور میں نے بھی اللہ کی لانت سے بچنے کے لیے دو ریسرچ پیپر لکھ دیے اور دونوں کی پروف ریڈنگ الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں ان تمام عادیز پہ انہوں نے آلریڈی تحقیم کی ہوئی ہے صحیح کی اس میں سے پہلا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ تو یہ دو میں نے لکھ دی اب اس کے برعکس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا صحیح مسلم میں بھائیوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کتاب الامان چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مکمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان سیدنا علی کی محبت کرائٹیریا ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیوں کے درمیان متفقن علیہ حدیث ہے حدیث متواترہ ہے اور یہ شیخ زواہد صاحب نے لکھا میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا یہ حدیث متواترہ ہے کئی صحابہ سے روایت ہے وزیر خم کی حدیث مشہور صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خوم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے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 اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا جو قرآن میں آئے نا واہم اللہ جمی تفر اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے اور پھر زیاد ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد اب وہ لحاظہ سے ٹاپک ہے وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا آج ٹاپک نہیں ہے بہرحال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ اس میں جامع ترزی میں انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس اور امام ابن ابی عاطم کی کتاب ہے اس, اس میں گیارہ سو اٹھاون نمبر حدیث ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آئے تلاوت کی بسم اللہ رحمٰن الرحیم نبی اولا بلینس واجمات <سؤال> یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کن تو مولاح فہاد علی تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے یہ اسے سے بھی اگلی بات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ وزب اللہ تعالیٰ یہ غدی رکھ کی پوری حدیث میں نے الحمد اللہ بیان کر دی اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور اکسٹھ نمبر چھ نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث سے متواترہ ہے الحمد تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا نہیں معاذ اللہ تفر اللہ وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتوا ہے عیا کا و ایا کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ جگڑا ہی نہیں بھائی کہ سعید علی کو اختیار ہے یا نہیں سید علی یا شیخ ابد القادر جیلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالص شرک اور نہ قابل معافی گنا ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا بارش اللہ اس سے مانگنی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسات ہوئے فرشتوں کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی دو کے خادم تمہارا سہید آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے دروشی بھی دیکھیں کیا ہے اللہ محمد صلی محمد اہ آپ کو چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولا نہ ہے جو اپنے مولویوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نہ انکتا مولانا فنسرنا کافی یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے چھوٹا سا لفظ ہے مولا نہ تو بہت بڑا لفظ ہے تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے کیا مشکل کو کہہ رہے ہوتے دلی محبوب اور سور تحریم کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے مولا کا لفظ ہے اللہ جبریل اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالا ہے دلی محبوب ہے اور وہ غزیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں مائیں ہیں یہ سوال آگے جی یہ ذرائع بھی سوال ہے سوال نمبر ایک ہے ہم چاند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد اٹھائیس مئی 2008 آٹھ کو آپ کے پاس حضروں آئے اور ہاں الحمد کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر اختیار کیا مم. یہ لمحہ جو ہے نا کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر اس کا مختصاری علی حویث بن گئی مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ علیہس آزاد کی اکثریت ہی ناصریت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے کے کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کو ناصبی کہتے ہیں تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی کچھ لوگ ہی ہوں گے ہم جو ہیں ہمارا ہم تو اس ناصبیت سے بری ہیں اور یزیدیت یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں جبکہ سعید مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن مولا کا مدد ہو یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل خوش نہیں ہوتا عجب پرواز نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں مولا بولا کہتے ہیں جگری یار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے علی سے ہی محبت کرتا ہے کی محبت کو ایمان کی نشانی کرا دیا ہم کہتے ہیں بالکل جی سارے علی حدیث علی رضی اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناسوی ہے تو بھائی ناسویوں سے ہم بری ہیں ناسوی غلط ہے الحدیث کی آگ پر ہونے کے باوجود اس مرد کی وجہ علاج ابھی اس کا علاج آسمان ناسیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو نا سمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جھوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لا گئی بعد میں آٹھویں صدی میں آفرز ابن تیمیہ آفذ ابن کثیر یہ مختلف شعری میں حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بالکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بار اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ دے حدیث علماء جو ہیں محدود وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے اور ہماری اسما اور کتابوں میں تقریب و تعذیب تعزیب و الاعتدال لسامل میزان سب کتابوں میں یزید پر جا موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اب اگر کوئی کسی حدیث کے اندر کوئی ناصویت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ حدیث بنے ہوئے ہو تو حدیث ہو ہی نا برل یہ ایشو میں نے کلیئر کر دیا باقی جسے شوق ہو تو میرے ساتھ سنت باغ ڈاٹ کام پر کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ رکھے ہوئے ہیں جس کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے پوری پلے لسٹ موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو جب بھی شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے کبھی بھی پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اس سولوشن اینڈ اور پرابلم اینڈ کیا ہے سولوشن اینڈ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرے تو بجائے اس کے سوال میں کیڑے نکالنے کے اس کی مدد کر کے جواب دیا جائے اور پرابلم اینڈ معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا یہی حال ہے پرابلم اینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات پوچھ لیں ان کے مسلے کے خلاف ہوں ان کے کان, کان کھڑے ہو جاتے ہیں فورن فوراً کہتے لکھی ہے حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں لکھی ہوئی ہے عربی اوریجنل عربی لے کے ہو وسیع عربی پڑھی ہوئی ہے حالانکہ حالت یہ قرآن سامنے رکھے نا اور پارہ کھول کھولنے ان کو کہ ذرا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ تیری عربی ابھی کھول جائے گی دو منٹ میں توں نے کتنی عربی پڑھی ہوئی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی کو کہ تیسوے پارے کا ترجمہ کر کے بتائے تو پتہ چلے کتنی عربی پڑھی ہوئی ہے تو یہ پرابلم پر کھڑا ہونا شیخ صاحب میں الحمدللہ یہ نیٹوریس چیز نہیں تھی کسی نے اشارہ تنبی کو بات کر دی ہاں جی بالکل لکھی ہے میں نے بھرے مجمے میں ان سے ایک دفعہ سوال کیا میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے جس حجرے کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بکر کی قبریں وہاں پر موجود تھیں تو میں بغیر پردے کے بھی وہاں پر چلی جایا کرتی تھی لیکن جب سے عمر وہاں پر دفن ہوئے ہیں تو میں پورے پردے کا اہتمام کر کے اس کمرے میں جاتی ہوں عمر کی حیا کی وجہ سے تو میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کو حدیث ہے اب ان کے کان نہیں کھڑے ہوئے کہ یار یہ تو کون سا ہے اس میں سے مسئلہ کہتے ہیں بالکل حدیث تو موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اس وقت تو مجھے حوالہ نہیں پتا تھا اب میں بتا دیتا ہوں مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار سات سو نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور یہ مسند امام احمد سے لی گئی ہے اس میں بھی موجود ہے تو انہوں نے مجھے فورن بتایا اور پھر اس کی پوری تشریح کر کے بھی الحمد للہ اسی طریقے سے ایک دفعہ فون پہ میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاپ خود بنایا تھا اور بکری ذبح کر کے تو صحابہ کرام کو دعوت پہ بلایا اور یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں ہاں علی بھائی روایت تو موجود ہے لیکن یہ نہیں ہے اس طرح روایت وہ سن القبرال کی میں روایت موجود ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا اور وہ بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام کی دعوت کی تھی اور تارل قادری صاحب نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا کہ میلاد منایا تھا لیکن شیخ صاحب نے بات نہیں چھپائی مجھے نہیں کہا کسے لکھی ہوئی دس ایسا نہیں تو سولوشن وہ روایت بھی صحیح ہے مجھے جی کون سی وہ جی مصنف ابن ابھی میں صحیح صنعت کے ساتھ ابراہیم رقی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو ایک طرف سلام پھیر کے ہم دو سجدے کر کے دوبارہ پڑھ کے جس طرح ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائی سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن تابعین سے ثابت ہے جائز ہے افضل وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے دو طریقے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں یا دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں لیکن یہ بھی جائز ہے یہ دونوں طریقے تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی اور الحمدللہ ان کا بھی جب جنازہ ہوا تو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا گیا سعودی عرب میں بھی ایک طرف پھیرا جاتا ہے سعودی عرب میں کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کی الحمدللہ اور دوسری سنت ان کے جنازے پہ زندہ ہوئی کہ پانچ تکبیرات سے جنازہ ہوا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیرات بھی جنازے پر کہا کرتے تھے ہمارے اہل تشید بھائی تو ہمیشہ پانچ کہتے ہیں لیکن ہم پانچ اور چار دونوں کے الحمدللہ قائل ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنی تحقیقات کے اینڈ پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا کرتے تھے کہ میری تحریر کا جواب دیتے وقت دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے بڑا زبردست جملہ ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ کہ میری تحریر کا جواب دیتے ہوئے دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے یعنی اس کی میں پنجابی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں میٹھا میٹھا ہاپا ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو کہ اپنی مطلب کی بات ہو تو ضعیف بھی کوٹ کر دی جائے اور اپنے خلاف بات ہو تو صحیح بھی ہو تو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو وہ یہ جملہ لکھا کرتے تھے دوبلی پالیسی سے کل لیج اور الحمدللہ ان کی اپنی زندگی اس چیز کا نمونہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مشکات کی تحکیم کے دوران آٹھ سو نو نمبر حدیث آئی جامعہ ترمزیم میں یہ دو سو ستاون نمبر اور ابی دود میں سات سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے مشہور اور مشکاط میں آٹھ نمبر ابن مسعود رضی اللہ تعالا نے کچھ تابین سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں تو انہوں نے نماز کے شروع میں صرف رف الین کیا جو ہمارے بریلوی اور گوبندی بھائی پیش کرتے ہیں تو روایت تو ضعیف ہے امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور امام ادعود نے بھی ساتھ لکھا اور مشکاط والوں نے امام ادعود کے کامنٹ ساتھ لکھے ہیں اس کے کہ امام اد کہتے ہیں مقال ابود ماہانہ ان مانوں میں صحیح نہیں ہے اچھا شیخ صاحب نے اس کا سکم بھی پھر نیچے لکھا کہ اس حدیث کی سند میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ام والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور سفیان سوری اور آمش یہ دو امام المدلسین ہیں کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے یہ سب سے وس ترین قسم ہے تدلیس کی یہ کس بلا کا نام ہے بعد میں ہلکا سا ذکر بھی کر دوں گا تو بہت انہوں نے لکھا کہ اس سفیان سوری کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اچھا اب یہ دوغلی پالیسی نہیں کی ہے کہ اب اپنے مطلب کہ آ جائے تو اس کو صحیح کہہ دیں مشکل ہی میں پانچ سو تیئیس نمبر حدیث آئی ترمزی میں 99 نائن نمبر حدیث ہے وہاں سے لی امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے تو اس کی تحقیم کے دوران حالانکہ امام ترمزی نے لکھا حاض حدیث حسن الصحیح اور حدیث کیا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی جرابوں پر بھی مسا کیا یہ دو لفظ ہیں نا جرابئین اور خفائن چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں خفائن اور جو سوت کے جو ہم پہنتے ہیں عموماً ان کو کہتے ہیں جورب عربی میں جرابئن پر موٹی ہونی چاہیے عموماً ہماری موٹی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے جس میں سکن نظر آتی جیسے عورتیں پہنتی ہیں اس میں مسا نہیں ہوگا عام جو ہماری کالی جرابیں موٹی ہوتی ہیں ان پہ مسا ہو جاتا ہے امام ترمزی نے کہا یہ ادیس صحیح ہے لیکن شیخ صاحب کے حالانکہ مطلب کی روایت تھی انہوں نے سال لکھا اسنادہ ضعیف یہ ہے بھائیو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب اور لکھا کہ اس میں سفیا نے سوری مدلس ہیں اور عم سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں موجود روایت میرے ہاتھ میں ہے لیکن ضعیف ہے اور پھر تب لکھا کہ ہم پانچ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے جو رپورٹ ہوا ہے اور مخالفت نہ آئے تو چاہے ایک صحابی سے ہو اجماع تصور ہوگا موزوں پر جرابوں پر مسا کرنے کو چائے سمجھتے ہیں وہ مصنف ابنبی شہبہ اور سن قبرالی کے اندر موجود ہیں جس کو پوری ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے سوا دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو کے نام سے استنجا وضو غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل میں میں نے مسئلہ کھول, کھول کے بیان کیا ہے بند یہ ان کی ہاتھ کوئی اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان کو تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا شیخ صاحب آپ دائیں ہاتھ پہ بھی شمار کرتے ہیں جبکہ سنت ہے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا کہنے لگے کہ علی بھائی وہ تو روایت ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے یہ حدیث سن نبی دعود میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پندرہ سو دو نمبر تو انہوں نے کہا وہ روایت ضعیف ہے حالانکہ اہل حدیث کی اکثریت عوام یہ سمجھتی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ اور بائیں پہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں دونوں ہاتھ پر شمار کریں اس کی وجہ یہ ہے سن ابی دعود میں ہی پندرہ سو ایک نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو قیامت مت والے دن ان کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ہاتھ میں ذکر کی گواہی دیں گے تو میں تو چاہتا ہوں میرا بایاں ہاتھ بھی گواہی دے صرف دائیں کیوں دے بایاں بھی دے جب میں ربول یہ دائن کرتا ہوں تو صرف دائیں ہاتھ سے تو نہیں کرتا بایاں ہاتھ سے بھی کرتا ہوں دونوں ہاتھوں کو میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے اس وجہ سے میں صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتا ہوں ہم کرتے ہیں اس کا لیکن یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پہ شمار کرنا گنا یہ بدت ہے تو یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال بھائی یہ اصول محدثین جو ہے ضعیف اور صحیح کا چکر جب تک یہ نہ مانا جائے گا تو منکرین حدیث کے آگے ہم بند نہیں باندھ سکتے ان کا سب سے بڑا ایلیگیشن یہی ہے کہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں اور ہم جب ان حدیث کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پر یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو ہمیں تو کوئی اس پہ ٹانٹ کر ہی نہیں سکتا تانا دے ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر میں ایک روایت ضرور بتاؤں گا مشکاف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اکیس ہزار دو سو چوہتر ہے اور امام بخاری کی العدب المفرد میں بھی موجود ہے لیکن الدب المفرد کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں اب جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی آپ امام بخاری کے مقلد ہم فلاں امام کے مقلد تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت صحیح مان لینا انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا ان کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں تھا اور وہ دعوی ان کے کہنے پہ ہم نے نہیں مانا مہدسی نے پانچ چھ تو سال لگائے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو جج کیا جائے کہ وہ دعوی درست ہے کہ نہیں تب صحیح بخاری کو ڈکلیئر کیا ہے بخاری اور مسلم کو بارہ وہ الادب المفرد میں بھی موجود ہے مشکار کا نمبر میں نے بتا دیا تیسری جلد میں اصبیت اور مفاخرت کے بیان میں چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے ولیز بل تعالیٰ اور یہ بات کنا سے اس سے نہ کرو ڈائریکٹ کرو کہ تو اپنے باپ کے جہلی نصب پہ فخر کرتا ہے اپنے باپ کی شرم کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے مجھے بتائیے ولیز بلّہ تعالیٰ اتنی گندی اور غلگر قسم کی لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں <تصفح> <تصفح> اور پیش شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں سور قلم کیا ہے یہ اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی اب مجھے بتائیں جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ اس قسم کی بات کریں گے تو یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں سفیان سوری سے بھی ایک لاکھ گنا بڑے امام ستر تھے کی صحبت کرنے والے حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماجی تصریح کوئی نہیں موجود اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے لہذا الحمدللہ ہم نے اس روایت کو خود ضعیف ڈکلیئر کر دیا تاکہ کسی بھی منکرین حدیث کا ایلیگیشن نہ آئے اور میں یہ کہتا ہوں محدثین نے اہل حدیث نے اہل سنت نے بند باندھ دیا ہے منکرین حدیث کے خلاف جب انہوں نے خود ہی مان لیا کہ یہ روایتیں اصول محدثین پر صحیح نہیں ہیں اب وہ کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے الحمد بھائیو اس ٹاپک پہ میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہے جس میں میں نے پانچ مثالیں دی ہیں احادیث کی مین کتابوں سے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح مان لی جائے تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ولی اب باللہ تعالی اگر صحیح اور ضعیب کا فرق نہ کیا جائے تو اور اس میں مین تین چیزیں ہیں روایت منقطع نہیں ہونی چاہیے نمبر دو تدلیس والا ایشو نہیں ہونا چاہیے اور نمبر تین حسن لی غیر ہی نہ بن جائے مطلب ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف تو سارے ضعیف مل کے حسن بنا دیتے ہیں وہ حسن لی غیر ہی بنتی ہے وہ حجت نہیں ہے حسن لی ہی حجت ہے اور یہی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا اور میں میرا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ شیخ زبیر لی زئی صاحب رحمہ اللہ کا جو منہج تھا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ شیخ البانی سے بدر جہا بہتر تھا کئی معاملات میں شیخ البانی کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے صرف اصول محدسین کو فالو کرنے نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک روایت مسند احمد کی میں نے پیش کی کہ باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو اس حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں استفر اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو باپ کریں کیونکہ وہ حسن بطری کی تدلیس سے صرف نظر کر گئے تو جب اصول اور مبادی غلط کھڑے کیے جائیں گے رزلٹ بھی غلط نکلیں گے اس لحاظ سے الحمد اللہ شیخ زبئی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ شیخ البانی کا منہج اس معاملے میں بالکل واضح نہیں ہے اور ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی صنعت کے ساتھ کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان, ان میں ضعیف جو لباتے ہیں ان کے ساتھ ہبی مذہب ختم کرتے ہندی مذہب کو ختم کرتے ہیں مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفائی کرتے ہیں گی یہ رفا جو علی گیر کرتے ہیں وفات تک کرتے ہیں تو اس کو کتائے اور قادر مان لیں گے کوئی بریلی مانے گا میں کچھ رکھ کر دیں گی وہ تو جامعہ صحیح دید پہ جرا کی مابقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریسن وفات تک رفے کرتے تھے بیخی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا okay. اس پر بری بڑی جرک کرتے ہیں لیکن चार. یہ جو وہ جو رابی والی میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے بس مجور الحال راوی ہے بات ہے بھی ہیں تو اس میں کیا تھا اس میں تھوری یہ ہے کہ مدسین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی صحیح بھی ضعیفی اگر امام بخاری کی بیان کرتا ساری روایتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا ان کا دعوی تو بخاری کے لیے تو امام بخاری کا دعا صرف صحیح بخاری کے لیے اللہ المفرد کے لیے نہیں ہے اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا پھر لکھا اس دی اسی طرح ایک اور میں بتاؤں یہ جو ہماری ادبی کتابیں اسما اجال کتابیں ان میں امام ابو علیفہ کے خلاف روایتیں موجود تا. تاریخ بغداد میں بھی اور بھی موسی بہت سی روایتیں موجود بڑی ہیں بڑی سخت روایتیں تو کہتے ہیں یہ ضعیف کرتے بھی کرتا تھا اس سے پہلے ابو بکر الوب جو تھا عیسیٰ بن ایوب اس نے بھی جرا کی ہے باقی بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں رکھی تھی وہ ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر رفا تو مامو گئے تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے اب شیخ الوانی نے جو ادب المفت کی روایتوں کو ذرا دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بھی ہم کی ہے جو مدسین کے اصول سے اسماورجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عدالمفر کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سعودی سے کسی نے کہا عبداللہ عمر سے کسی نے کہا نا کسی آدمی کا پاؤں ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب تو اس نے کہا کو جامع یہ بریری میں تو اس میں ابو اسحاق کا سبھی مدل فراویے سہیات مدل سراویے دونوں مدلس ہیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی عام و رواج ہوتی اور یہ بریری بھی کہتے یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ مدلس کی ہماری روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے البانی صاحب تو بات مدلس کر سے اب یہ کہ البانی کو جو ہے حیثیت اسے سے اختلاف ہی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے ہاں شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ کرتے ہیں مثلا مثلاً عبل میرے روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف منقطع روایتیں یا مدلس ایک دعا کے بارے میں اچھا سر, جی سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر جی اجماع شام اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا اور رو رو سلمان رو سلمان کیا بھی نے اجماع کر بعض اختلاف ہی کیا تھا لیکن نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سند پر کیا تھا یا متن پر سند پر کیا تھا عام طور پر ان کے جو خلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کچھ بارہ روایتوں کے ساتھ ضعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا نہیں کیا وہ مرتے مرتے بھی شیخ اروانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو دے گئے مرتے مرتے اچھا منت منج نہیں دوسری طرف کا ان ان جو ہے نا منجی جا جا روایتوں, آن روایتوں آن کو صحیح کہہ دیتے ہیں عبد اللہ مسودہ مصیبت یہ ان کا جو تدریس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کیا ہے شیخ المانی کا تدریس کے بارے میں موقف حاضر تھا وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان سوری کی روایت صحیح ہے آن والی، کی روایت صحیح ہے آن والی، یہ جو دو مدلس ہے بلکہ امام المدلس ہی اور قطع بھی اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مزووم ہے اس کی ساری روایتیں مسلم شریف میں بھی اچھا مجلم حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے وہ کہتے بڑی محنت تبلیغ صحیح سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی, یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں نہیں یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہمارے فلمی بھائیوں کو بھی تو بخاری مسلم میں جو مرفو مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح اچھا جو اقوال ہیں اس کی کوئی گارنٹی صحیح بھی ہیں اچھا سر یہ امیدوں کا جو مزائی پیش ہیں نا آپ تو پڑھے لکھے آ گئی نا سارے جیسے وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کہتے ہیں مبیتوں کا میں تو یہ مارنے والا ہوں نا علی بن ابھی کے عبداللہ بن آباز ملاقات ہی نہیں روایت اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے ائما تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتا ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا ایک بار امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے دے ہوئی روایتیں کٹھی کرتے ہیں اب جو تدریس کر رہا ہے فکر ابھی وہ تدریس کیوں کر رہا ہے کئی مقاصد ہوتے مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا ملاز ہوتا ہے مثلا شاگردوں کا امتحان لینا کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں تدریس کو یہ جان لے گا کہ نہیں جس راؤ شیم نے کیا تھا نمبر دو یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی وہ استاد نیچے درجے کا تھا نیچے درجے کا اس نے اس استاد کو گرا دیا نمبر تین یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی متعلق کس طرح رہے گا مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نواب وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے پشاور میں دھماکہ ہو گیا ہے پنڈی میں اتنے دماکوں کے گئے تو آپ آئیں گے بار وہ کہیں گے کہ آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کی ہم پنڈی میں دھماکوں کا اتنے بندے گئے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سنت نان کرتے آپ تو یہ کہتے رہا کہ میں نے پڑھائے اس نے فلاں نمائندے نے بتایا تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو میں یہ تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا تین ساڑھے تین سو کل آدمی ہیں جو تدیف کرتے تھے اب سر تدریف نہیں کرتی تھی نہیں کر اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ آم کے ساتھ روایت کرتے تھے حجر سنا نہیں کہتے تھے نہیں وہ تو سچے تھے جھوٹے تو تھے نہیں نا ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے چھ لاکھ اسناد یاد تھی کہتے ہیں امام تمام نمبر کہتے ہیں ساڑھے سات تو یہ بیسکلی اسناد ہیں تو اللہ کے نبی سلم کی مرفو آدھی تقریباً کتنی دس ہزار ہوں گی کل مرف آدھی کل سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا تو تیس ہزار تک لکھا ہے دس ہزار میں جہاں تک میرا تاقی ہے باقی ساری ضعیف ہوں گی نا انہوں نے سر حسن ذاتی اور حسن بھی رہی ہاں جی کیا آپ کے نزدیک حسن لے گئے ضعیف آئے گا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے اچھا گریلو تو مندی پہ یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطلب حسن لے گئے عجت ہو جب ہے آپ غور کریں رفیع کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے رفیع کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں کنفیوزر آتے عبداللہ مسعد علی ضعیف ہوئی برابن یسیم نبی ضیاء ضعیف ہے ضعیف ہے ہاں جی یہ حسن نہیں بنتی ہاں تو صحیح کہتے ہیں تو من حی ہوتی ہے نا وہ خود تو خیر قائل ہو لیکن یہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ مرضی کی تو جو حسن کے سر کی مرسل جو ہے سکا تابی ہو اس کی مرسل کیوں اس لیے کہ اس نے سنی کس پتہ نہیں سے سنی یا کرے تابی سے سنی اچھا میں نے ایسی پائی ہیں کہ صاب کے دور میں جھوٹ بولا جاتا صابہ کے دور میں محتا امام مالک جس پر میں نے تاخیر کی اگر لے جی وہ دونوں سے جڑے عبد الحمام کا سماج یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل ایم. کے تباہی کے بارے میں تبعی. یہ امام مالک نے بیان کیا ہے مرسا بن تھے انہوں نے سالم بن عبداللہ تھے انہوں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر تھے اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں مخاری مسلم موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیداؤ کم حاضی اللہ تق زبون اللہ رسول اللہ حساس. یہ جو بیدا, جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر شی یہاں سے اللہ کے رسول نے لبے شروع کی اللہ رسول اللہ, اللہ مشد سے آپ نے لبے شروع کی تھی وہاں سے نہیں کی ایک سو ایک آٹھ نو علمی پوائنٹ نمبر فور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ میں ایک اور خوبی موجود تھی جو بہت کم علما میں پائی جاتی ہے اور وہ تھی ان کی سادگی ان کی آجزی اور غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اگر کسی نے بھرے مجمے میں تو فوراً رجوع کر لینا یہ نہیں کہنا کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے تم نے یہ بات کر دی کئی موقعوں پر آن ویڈیو موجود ہے شیخ صاحب سے سوال ہوا ہے شیخ صاحب کو وہ حدیث نہیں پتا تھی میں نے پاس بیٹھ کے لکما دیا شیخ صاحب یہ فلاں حدیث ہے ہاں ہاں ہے ہاں. انہوں نے کہا تو بیچ میں کیوں بولا بھائی تو ماچے خان ہے اب میں اس کی مثالیں نہیں دیتا ورنہ کہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں البتہ رجو کی ایک مثال میں بتاتا ہوں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المناسک چیپٹر میں حج والا جو چیپٹر ہے اس کے اینڈ میں جو قبر رسول کی حاضری والا چیپٹر باندھا ہے امام و دعود نے اس میں ایک حدیث ہے اور مشکات میں 925 نمبر حدیث ہے جسے شیخ صاحب 2011 تک ضعیف کہتے تھے پھر انہوں نے رجوع کیا اب مشکات میں انہوں نے اس پہ صحت کا حکم لگایا سن نبی دعود 2041 نمبر وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا پرٹیکولرلی قبر رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اس حدیث کو تمام محدسین شروع سے صحیح کہتے آئے خواہ وہ امام نتمیا ہوں خواہ و شیخ البانی ہوں بڑے بڑے اور علماء بھی امام نوی ہوں تمام بڑے بڑے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے آئے لیکن شیخ زبیر علیزئی صاحب اس حدیث کو کہتے تھے ضعیف ہے اور ان کا بیچ میں جو ریزروشن تھی وہ بالکل درست تھی وہ کہتے تھے اس میں جو راوی ہے یزید بن عبد اللہ اس کی سما کی تسریح مجھے نہیں مل رہی سعیدنا ابو ہریرا سے اس نے سما بھی کیا ہے کہ نہیں بارل بڑی تو سن قبرال بہکی میں سما کی تسری مل گئی اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے سردیوں ہی کی بات ہے دو گیارہ میں زور کی نماز پڑھ کے میں پھڑے ہوا تو شیخ صاحب کو مجھے فون روایت وہ جو ابی دود کی دو اکتالیس نمبر حدیث ہے روح لوٹانے والی اور یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اس میں نہ پڑیے گا اس میں میں پوری دو سو منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق سرکہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری اور امام ابو الحسن علی اسب کی المتوفا سات سو چھپن ہچری دونوں کے نظریات میں جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے تھے ان کا میں نے انالیس کر کے حق راستہ درمیان کا الحمدللہ ڈسکس کیا ہے اس میں میں نے اس حدیث کی پوری انٹرپریٹیشن بیان کی ہے بہرل تو وہ علی بھائی حدیث ٹھیک ہو گئی ہے میں نے کہا کون سی تو ان کا یہ والی حدیث میں نے کہا ٹھیک تھا وہ حدیث پہلے ہی ٹھیک تھی تو کہتے ہیں نہیں وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں تھی برال آپ میں نے رجوع کیا میں نے کہا شیخ صاحب وہ آپ کی دروشی والی کتاب میں تو آپ نے ضعف لکھا ہے تو اس میں سے بھی نکلوا دیں تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھ دیں اور انوار الصیفہ میں سے بھی اس کو نکال دیں تو ان کا جی میں کر دوں گا انوار الصیفہ میں سے ہو گیا مشکات میں بھی آ گیا اب تفسیر ابن کثیر بھی ان کی آنے والی ہے جس میں اس پہ صحت کا حکم الحمدللہ لگ چکا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو علمائے عرب ہے یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور میں نے اپنے درائل سامنے رکھے شیخ صاحب بڑے غور سے سنتے رہے میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے عملی تواتر کے خلاف ہے اور احادیث خصوصا ابو حمید سادی کی جو حدیث ہے بالکل وہ تو کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے اور اہل سنت اور اہل تشیہ کا اجماع چلتا آ رہا ہے اہل سنت کے چاروں گروہ حنفی شافی مالکی ہمبلی یا اہل حدیث ہوں یا التش ہوں تمام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں تو یہ علماء عرب نے کیا کام کیا ہے تو شیخ صاحب کہنے لگے علی بھائی آپ کو پتا میں بھی پندرہ سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا تھا شیخ صاحب مجھے تو پندرہ ہفتے کے اندر کلیئر ہو گیا میں بھی پہلے باندھتا تھا آپ کو پندرہ سال کیوں لگے تو کہنے لگے کہ وہ میرے استاد جو تھے نا شیخ بدی الدین راشدی رحیم اللہ بہت بڑے عالم تھے شیخ البانی کے ساتھ وہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے پاکستان کے تھے لیکن ارب میں ساتھ کام کیا کرتے بعد میں عرب کے لوگوں نے ان کو نکال دیا حکمرانوں کے خلاف جب وہ بولے وہی وہ بات ہے جب کوئی حسین بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا گدم تو اترے گی نا <تصفح> حسین بننا تو بڑا مشکل ہے حق گوئی کرنا بڑا مشکل ہے تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے تو میں اس کی وجہ سے قائل تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے اپنی جو نماز نبوی ہے کامن سٹیپ والی مختصر نماز نبوی اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے اگر کوئی باندھ لے تو حج نہیں تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھ دیا اور ساتھ امام احمد نبل کا کال لکھ دیا کہ احمد بنبل سے جب پوچھا گیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی حج نہیں کوئی بھی عمل کیا جائے تو میں نے کہا شیخ صاحب حدیث تو بالکل باتیں آپ تو, تو چاہیے تھا احمد نمبر رحمہ اللہ کا علمی رد کرتے ان کے اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر تو کہنے لگے کہ علی بھائی مسکراہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو میں نے کہا کون کہتے ہیں تو ان کا شیر بدی الدین راشتی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو چونکہ وہ آمد حمل کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے یہ ان کو میں نے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ آپ کے جو بڑے امام ہیں نا وہ کہتے ہیں حج کوئی نہیں اور آپ واجب کہتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں لکھا میری بھی تحقیق یہی ہے کہ علماء عرب کا یہ معاملہ غلط ہے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے اور وہ الحمد چھوڑا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک علماء عرب کی یہ غلطی دوسری وہ رقو سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور وہ واضح سنبِ دعود میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس میں شریک القوبی متلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود لائن ہے سما کی تصریح علماء عرب تو ہم مان لیں گے ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھ لگایا کرتے تھے بعد میں گھٹنے لگایا کرتے تھے جو احادیث کے راوی ہیں نماز کو روایت کرنے والی احادیث کے تو بارہ اور تیسرا علماء عرب کا جو مسئلہ ہے وہ جلسہ اس چھوڑ بیٹھے یعنی پہلی رقم میں وہ دو سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو اس کا حکم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ دو سو اکاون نمبر حدیث ہے جو اس شہبی نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی اور تین دفعہ اس طرح چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون کے ساتھ نماز پڑھو پوری ترتیب فرمائی اور اس میں فرمایا کہ جب پہلی رکت کا دوسرا سجدہ کرو تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو تو حکم ہے تو پھر شیخ صاحب کہنے لگے کہ جی بالکل یہ ان کی تینوں غلطیاں اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ جلسہ اسرات پہ تو میرا باقاعدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اور جب میں ان کو بخاری سے روایت پیش کی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگ پڑے اور انہوں نے وہ میرا جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کیا الحمد اور یہ واقعہ انہوں نے میرے اس انٹرویو میں بھی سنایا ہے <سؤال> <سؤال> سر جس اعتراض ضروری ہے یا نہیں جس اعتراض ضروری ہے ضروری ہے حکم موجود ہے ارب نہیں کرتے صحیح بخاری میں حکم موجود ہے وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء ارب کی غلطی ہے بڑی غلطی ہے اچھا عبدالحمد بعد میں بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی بتا رہے ہیں بڑی عبد اللہ المتاز اچھا تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم میں نے کہا تو ہنشو کی باتیں آپ کرتے حکم تو ضروری نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی ہے انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ تو میں نے کہا حکم ہے لیا تو اس نے کہا نہیں ہا, کوئی صحیح بخاری بھی مل تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کیمرے لگی ہوئی تھی باہر سے لوگ نظر آتے تھے مال تھا نا اس کا ریاض میں تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری بھی ہے جھوٹ ہے کچھ نہیں تو میں نے کہا رکھ دیا اسی گھر میں میں نے کہا کہ نہ صحیح تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آیا جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی استعظام کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہے تو اس کے ہاتھ کا پہ جب اس نے اس کو لکھا اس کے ہاتھ کاپ رہے گی پھر اس نے ہمارا نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن مز جو ہے وہ جس اخراط کرتا ہے پتہ ہے آپ کو شیخ سے لکھا مستحبہ نہ کرے تو, کوئی جی کہ خود کرتے تو میں نے کہا کہ برال نماز کے حوالے سے میرا پانچ گھنٹے کی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی کے نام سے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پریکٹیکل اور اس کی رفالدین کا جو اختلاف ہے باقی تمام اخلافات کو میں نے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈیٹیل کے ساتھ الحمد بیان کیا ہے جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو اور برٹل فیکٹس ہیں کڑواہٹ ہے اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیما وعلی ابراہیما انك حمید مجید 5 محمد محمد. اور وہ ہے بھائیو شیخ زبیر علیزئی رحم اللہ کے بارہ ایسے موقف ہیں اب میں ان کے دلائل نہیں بتاؤں گا صرف موقف بتا دوں گا تاکہ ٹائم میں گفتگو مکمل ہو جائے بعد میں ان اللہ تعالی ہم ویڈیو کلپس بھی ساتھ لگا دیں گے جہاں پر ضروری ہوگا بارہ ایسے موقف ہیں جن پہ ایسے ان کے پوائنٹ آف ویو جن میں انہوں نے دور حاضر کے بڑے بڑے علماء چاہے وہ ہنفی علماء ہوں خواب و سلفی اہل حدیث علماء ہوں یا علماء عرب ان سے اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں اور الحمد ان بارہ کے بارہ موقف میں میں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کا مقلس بنتے ہوئے نہیں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں اور جہاں پر ان کی تحقیق میں کوئی مسئلہ تھا میں وہ بتا بھی دوں گا کہ اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے بارہ موقف ایسے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ تابعین اور تبا تابعین اہل بیت ان اسلاف کے منہج کو زندہ کیا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں انجیکٹ کی اور ان کی ہمیت میں بعد کے علماء کا رد کیا ہے انہوں نے یہ موقف ان کے ذاتی موقف نہیں ہے کیونکہ پہلے تین زمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے بہاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس زمانے میں بھی گمراہ لوگ آئے لیکن میجارٹی الحمدللہ حق پر قائم رہی موقع نمبر ایک شیخ صاحب رحم اللہ پکے مواحد تھے توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ کلمہ گو مشرک اور اہل قبلہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں چاہے ان میں شرک بھی پایا جاتا ہو ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے چاہے جو کچھ مرضی ہیں یہ ہیں مسلمان کافر نہیں ہے سوائے قادیانیوں کے اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تقریر نہیں کرتے کیونکہ اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تقریر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بسیت عوام کی بریلوں کی یادوں میں نہیں کرتے تقریر اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا ہیں اگر ہم پہ پیش کرتے ہیں نا قبول کرتا ہے جو بندی پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسو جاتا ہے دیوبندی عوام میں اپنے قابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ شار فساد خود کش حملے دھماکے یہ دیوبندیوں کی لائن بریلوی کی اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس دیوبندی کرتے ہیں مصفیات تو ہر چیز میں ہوتی ہیں مکلک میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے یہاں پر یہاں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبان پر وہ باغی مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدد جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس کے بعد کیاندھ کر کے آخیں باندھ کر کے بے سوچے سمجھے کسی کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو کوئی ادمی کہتا کہ بس میں اس کی تقلید کرتا ہوں اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے عوام جو امام وفا کی تکلیف کا دا دعوے دار ہے تو یہ شریف عوام میں جو جن کو مولی نہ پڑھائے نہ ان کو پتہ نہیں وہ سیدھے وہ سمانے اللہ جانتا ہے چاہے بریلوں کا ہوگا یا دو ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑائی یہ بولنے تبادی تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو مان بھی جاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علما نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے ادر وائز بےچارے بالکل سلیم الفطرت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہی بات ہے کتنے لوگ ان کو فون یہ میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ایک ہمارے بریلوی بھائی نے انگلینڈ سے شیخ صاحب کو انٹرویو کیا کہ شیخ صاحب میں نے علی بھائی کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے یہ شیخ صاحب نے خود بتایا اور اگر آپ اہل حدیث ہیں نا تو آپ کی طرح کا میں بھی اہل حدیث ہوں حالانکہ اس میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی کہ کسی صورت بھی سیدنا علی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے یہ شرک ہے لیکن حق گوئی اپنی طاقت رکھتی ہے جب آپ حق بات مانتے ہیں اور کسی فرقے کی پرواہ نہیں کرتے نا نہ, لوگوں کو یہ آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے یہ تو اپنے مقبے فکر کے لوگوں کو بھی رگڑتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنی مثالیں آئیں انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی بدعتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے بلکہ پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کلمہ وہ اہل قبلہ ہے کبھی مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے چاہے اس کے عقیدوں میں شرک ہی کیوں نہ موجود ہو نماز آپ کی ہو جائے گی کی کیونکہ ہم تو امام کے پیچھے صورت الفاتح اپنی پڑھتے ہیں اور اس کے درائل میں آج نہیں دوں گا میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت تو اس معاملے میں مجھے اختلاف تھا میں نے بتا دیا موقف نمبر دو شیخ صاحب نے سلب کے منحج کو زندہ کیا اس حوالے سے کہ وہ اس چیز پر ایمفسائز کرتے تھے کہ اصل دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ سنت اور اجماع امت یہ تین اصل دلائل ہیں اور جب یہاں سے کوئی بات نہ ملے تو پھر چوتھی چیز ہے اجتہاد اس حوالے سے انہوں نے امتسائز کیا اور الحمد لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی اور اگر بعد میں کوئی عالم اس نے پہلے تین سو سال کے علماء سے اختلاف کیا ہوا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کیا ڈنکے کی چوٹ پہ چاہے وہ امام نتامیہ ہوں یا کوئی اور بڑا عالم ہو وہ اس معاملے میں ان سے اختلاف کیا کرتے تھے بلکہ میں نے جو مجبوراً وہ کال اپلوڈ کی ہے منٹ کی اس میں انہوں نے کلیئر کٹ امام ن نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدتی ڈکلیئر کیا اقتداس رات مستقیم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین سو نبے نمبر صفحے پر مقبد شاملہ کے مطابق اور کیوں ڈکلیئر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے امام بخاری دس حدیثیں لے کر آئے اس ٹاپک پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سے چار تک اور اس پہ باپ باندھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو وہ تلاش کرتے تھے سفر حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی تھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے کلفہ راشدین نے نہیں کیا تو لہٰذا یہ بدت ہے تو اس پہ شیخ صاحب نے وہ ٹیلی فون کال میں بڑی زبردست الفاظ میں کہا کہ ہم ٹنکے کی چوٹ پہ امام نتعمیہ کے ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ امام نے تعمیر زیرو سے زی پلائی ہو گئے ہیں ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ وہ علمی خدمات کا جب انہوں نے مجھ سے نہیں لینا کہ میں ان کے کوئی کسی کو قصیدے پڑھوں وہ تو اللہ سے لینا نا جی مجھ سے تو نہیں لینا تو اللہ ان کو دے گا میرے کہنے پہ اللہ نے روکنا کوئی نہیں ہے لیکن ہم تو حق بات کریں گے جو حق ہے وہ کریں گے جس کی بھی غلط بات ہے اس کو پائٹیپٹ ضرور کریں گے یہ ایک منصم مزاج آدمی کا طریقہ کار ہونا چاہیے بر انہوں نے اس میں کہا ڈنکے کی چوٹ میں ہم اسے اس غلط کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام شیخ صاحب شیخل میں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا شیخ صاحب سرفار بھائی کو میں نے اسپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہوا یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے یہ آپ بات سن لیں بتائیں تھیں ان کو شروع سے جی جی وہی وہی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ کیا حال ہے جی سرفراز بٹ محمد سرفراز بٹ میں جی جی تین لڑکے آئے تھے نا ٹھیک ہے ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل دِیس کوئی نکلواتا ٹھیک ہے والا صحیح ایک بلیک سی داڑھی والے تھے ٹھیک لنگ... اے... ہے ایک چھوٹی داڑی والے تھے نا جو میں ہوں ٹھیک ہے تو بات میں یہاں سے شروع ہوئی ہے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تعین کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح غلط ہیں بالکل صحیح صحیح اب میں نے وہ دیکھیے مطلب آج نے دکھا ہے نا وہ فتاوہ میں جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوہ ابن چینی جو ہے نا جی یہ کتاب مشکو کے ساری صحیح بتائے کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان قاسم جو میں کام کیا ہے اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے شیخ حماد انصاری جو سوتی بڑے عادت تھے جن کا مزینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اخبار میں اس کا اعتبار نہیں اس میں تحریف بھی ہے اور بھی ہے تو غلطی ہے تو اب یہ کتاب گئی مشکوک تو جین ممکن ہے جتنے بیٹی نے یہ بات کہی ہے اگر کہیے تو بکواس سے غلط ہے اور اگر نہیں کہی تو وہ بڑی ہو گئے لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا سے غلط باتیں امتزاخی عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اگر ہم اس کو ایک عالم سوچتے ہیں یعنی سنت کے ایک عالم تھے لیکن ان کی جو غلطیاں تھی غلطیوں سے ہم پڑھی ہے عبداللہ عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا کے بارے میں کوئی بات وہ ایسا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے تو یہ تو آ رہے ہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور تبصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ تمام حوالے الحمدللہ پیش کیے ہیں موقف نمبر تھری اور وہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کیا کرتے تھے یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں سلفی علماء اور علماء عرب میں تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل کلیئر کٹ کہتے ہیں معذلہ تفر اللہ کے حضور کے والدین کا فرتے تھے لاؤ تو شیخ صاحب اور یہ نہ سمجھی گا یہ صرف علماء عرب بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اتنے بڑے بزرگ کہ ان کے مقابلے پہ آج کے علماء کچھ بھی نہیں ہیں ملا علی کاری المتوفہ دس سو چودہ ہجری جن کو بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ احمد بریلوی صاحب اور علی تھانوی صاحب وہ اپنا مجدد مانتے ہیں ان کو ملا علی کاری نے پوری کتاب لکھی ہے عربی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ملے جو ہیں علماء عرب کا تو رد کرتے ہیں اپنے بابا جی کا کیوں نہیں رد کرتے ہیں جس نے کتاب پوری لکھی ہے یہ دوغلی پالیسی کرتے ہیں نا تو ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں دوغلی پالیسی سے کل اجتناب کیا جائے اپنے بابوں کو نہ معاف کریں ان بابوں کو بھی سامنے لے کر آئے نا جو خدمت کر کے گئے ہیں اسلام کی وہ جی ملہ علی قاری نے تو شرح مشکال لکھی وہ اتنے پائے کے عالم تھے یہ تھے وہ تھے تو آپ کو اپنے بزرگ عزیز ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ جائے گا تو شیخ صاحب جو ہے اس معاملے میں میرے انٹرویو میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں اور جو صحیح مسلم میں دو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان احادیث کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اللہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جانے پانچواں سوالہ تحت بریلی اور دیوبندی عوام کے برعکس علیہ حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے متلقن کہنا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا, دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا مخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات تو بریلی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل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 اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زبان سے کوئی اسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم ام سارے ہمارے ضائع ہو ہماری بارہ ان کا جواب اگر لینا ہو تو مجھے آپ ای میل کریں مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف جاؤ ڈاٹ کام میں انشاءاللہ اس کی انٹرپرٹیشن بھی کروں گا اور اب میں پرسنل گفتگو بتانے لگاؤں جب وہ احدیث میں نے شیخ صاحب سے ڈسکس کی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے سورہ بنی اسرائیل عائد نمبر پندرہ بسم اللہ رحمان الرحیم غما کن نہ رسولہ ہم کسی کو بھی عذاب دینے کے مجاز نہیں ہے جب تک کہ رسول کو اس میں مبوس نہ کر دیں اس قوم میں اور سورہ یاسین میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم درا قوم امبا ام درا ابا غافل ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے ابا اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل تھے اب ان دونوں آیتوں کو جوڑ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت تھے ایسے پیریڈ میں جن میں کسی نبی کی تعلیمات ان تک صحیح فارم میں نہیں پہنچی تھی یہ ہے اصل مسئلہ پھر باقی رہا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے اس میں ابھی کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے تو میں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے کنایا کیا تھا ابو طالب کی طرف نہ کہ عبداللہ کی طرف اپنے والد کی طرف وہ تو والد تھے یہ ابھی کا لفظ ہے ابھی چچا اور وہ بہاری مسلم کی حدیث بہت بریلوی صاحب نے بھی رد الرابزا میں لکھا ہے کہ جو کوئی ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ سنیت سے خارج ہے جبکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاق کے وقت بھی ان پر ایمان پیش کیا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہم ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے ان کا احسان ہمارے نبی پر اور نبی کے اوپر احسان کی وجہ سے پوری امت پر احسان ہے اسی لیے بہاری اور مسلم کی متفق نے حدیث ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا کیونکہ نبی کی دعوت اس نے قبول نہیں کی میری سفارش کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے دوزخ سے باہر نکال لیا اب صرف پاؤں اس کے دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہے اور وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے باللہ تعالی تو یہ اس کی طرف کنایا کیا اس طرح میں نے باقی چیزوں کے بھی جب جواب دیے نا مجھے کہتے ہیں علی بھائی بس بس بس میری تو خواہش ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ میری ملاقات ہو یہ شیخ صاحب نے مجھے کہا موقف نمبر چار شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا میرے کئی وال دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں سچی داڑھی الحمدللہ للہ ہی نہیں آئی خود نہیں کاٹتے تھے لیکن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے جواز پر فتوا دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے اور بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑھی بڑھانے کی روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرا اور, اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا یہ پھر سوال لکھا گیا تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے صاحبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں ماتا تو مرضی کرے نہ کاٹنا بہتر ہے کینچی ہم کو نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک بٹ سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویانی حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقف ہیں ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے یہ ہندوستان کے سو سال چودھی صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنا یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ الوانی نے بنایا ہے یہ پہلے بھی کوئی نہیں یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ ہلبانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ یہ چادی ہے صابہ اقرام ثابت ہے فاصل خواہ جائے ہاں صحابہ اکرام سے ثابت ہے کابیل سے بھی ثابت ہے اور بغیر اطلاع کے ثابت ہے کسی ایک نے انکار نہیں کیا میں کہتا ہوں اجماعی ہے اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے ایک ہمارے استاد جو ہے نا میرے کئی ارے سلما جو کہتے ہیں داڑھی کو کھیتی لگانا حرام ہے یہ بھی غلط اور شیخ جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا یہ دونوں غلط ہیں اگر کوئی لگا لیتا ہے، ایک سے زیادہ ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے خود نہیں وہ کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا بلکہ اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا اس کے لیے وہ افضل ہے اور جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتن ہی مٹھی داڑھی تھی سینے کے ابتدائی حصے تک نہر تک تھی جو شمائل ترمزی میں, میں ایک حدیث اس میں نحر کے الفاظ ہے تو نہر تک مٹھی بنتی ہے اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا کہ اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات ہوں کہتے ہیں بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسرا نمبر تینتیس کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے الحمدللہ ایک ایکسکلوسو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے اب لینا اپنے بزرگوں کی بھی خبر زبیر علی رئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی جو کہتے ہیں البانی البانی رحمہ اللہ تو ان کا تو یہ موقف تھا تو وہ دوسری اسٹریم پہ چلے گئے تو درمیان کا راستہ ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے پھر داڑھی کو گرا دین شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر ہمارے جیل میں کتنے علمائے ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناو سے نیچے جاتی ہے وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا بھائی وہ سن داؤد میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے اور مشکات میں تین سو اکاون نمبر حدیث ہے سنم نسائی بھی موجود ہے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبلی ضعی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکاط میں لگایا تین سو اکاون نمبر حدیث پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کو ہے گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے گرا مراد سے کٹھی کرنا ایسے ایسے کر کے یہ واضح تو اس سے بہتر آپ اٹھی کے بار کاٹ لیں اس پہ تو نس موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں اجماع ہے واقعی اجماع ہے جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے ورنہ تو جو ترابی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن کے بعد تو ثابت نہیں بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو تو آپ کو یہ کہ سیدنا عمر نے بدت شروع کروائی مہاج اللہ تو صحابہ کا فارم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کا دی بیسٹ فارم ہے تو اکثر شیخ صاحب جملہ بولتے تھے کہ چودویں صدی کے علماء کا فارم نہیں ماننا صحابہ تابین اور طبا کا فارم ماننا ہے الحمدللہ موقف نمبر پانچ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تین دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے کیونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہیں وہ سب منقطع ہیں جو بیر ابن متعم رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے تابعین کی ملاقاتی ثابت نہیں ہے وہ منقطع روایتیں ہیں اصول محدثین پر اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انالیس بھی کیا اور صحیح روایت المتا امام مالک سے گولڈن جین کے ساتھ گولڈن چین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافے سے اب نافے نے عبداللہ بن عمر سے الموتا امام مالک میں امام بخاری کہتے ہیں اس سے بہت سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافے جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور ناف نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہے دو دن, ہیں عید کے دن کے بعد یعنی دس ذلحجہ کے بعد قربانی دو دن تک کرنا درست ہے یعنی دس گیارہ اور بارہ برال اس پہ پورے دلائل ان کا پورا مضمون جنوری 2008 آٹھ کے رسالے میں الحدیظ نمبر چوالیس میں چھپا ہوا ہے ذلحجہ کے مہینے میں چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے ایل ایڈیش ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار بھی اونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں وہ البانی صاحب نے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی وہ قربانی چاہیے تین دن جو ہے قربانی کرنا یہ آسار صحابہ سے ثابت ہے حدیث کے امور سے بھی یہی ملتا ہے چار دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کرسن یا صحابہ ثابت تھی تعبین میں سے کچھ ایک دو سے ثابت ہے جواز آج تک ہے لیکن بہترین بات نہیں ہے بہترین تو اول دینی ہے اور تین دینی قربانی کر دے گی اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے قربانی کے صحیح اقام و مسائل جس میں میں نے سترہ مسائل فرقہ باری کی لانت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے الحمد موقف نمبر 6 شیخ صاحب قنوط وطر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے ہاتھ باندھ کری دار السلام کی جو نماز نبی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے وہ قنوت نازلہ ہے اور قنوط نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی قنوت بھیتر جو عشاء کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے ہاں جی یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے بہتر یہی ہے بہتر یہی سورہ پاتے کے بعد ہم سورج میں رہتے ہیں پھر میں بڑھتے ہیں اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفاع کرتے ہیں اگر ابھیوں کی طرف کر لیں اللہ ابھی تو ٹھیک ہے کچھ احسان ہے اگر آسان ہے آسان ہے آپ نے بتایا تھا اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑتا اللہ کا یہ روایت صحیح ہے کچھ تقریب تاخیر کے ساتھ آپ سے سر تین متر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات پر کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھیں اچھا یہ تو سعید نہ وغیرہ میں ہے اگر کوئی تینوں ایک سلام سے ڈیس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشاویر تین وتر نہ پڑھ ٹھیک ہے ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکاط کے لیے نہیں بیٹھے نہیں بیٹھا تو تیسری میں کھڑا ہوگا تو کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اور اب الحمدللہ میں اسی لیے یہ بات چاہے کسی کو بری لگے میں مسلمانوں کے جتنے مقابلے فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اہل حدیث سے کرتا ہوں اسی لیے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیز تو اہل حدیث کی مشددوں میں انقلاب آیا اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر آ حدیث جب پیش کی صحیح بخاری سے ایک نمبر حدیث تو لوگوں نے کہا جی ہم بیس سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب کنوت رکو کے پہلے ہوگا اب یہ بات لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہیں اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو جاتا ہے جو میں کہتا ہوں علیہ حدیث کے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت ہو جاتا ہے اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے تو سب سے آسان بات سمجھانا ہے ان کو ہے اس کے بعد بریلوی پھر دیوبندی پھر اہل تشہیو بھارت میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک ہزار دو نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے جھوٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے سوائے ایک مہینہ کے لیے جو آپ کے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوت نازلہ وہ آپ نے رکو کے بعد پڑھی الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کیا اور پھر اسی نماز نبوی میں دارالسلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں جب کبھی بھی دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے الع ادب سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر العدب جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 609 نمبر حدیث نقل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ عبد ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے اور امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے بلکہ اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں موقف نمبر سات شیخ صاحب نماز جنازہ میں ایک طرف سلام کے قائل تھے مصنف ابن نبی شاہبہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس کے علاوہ مرفوع حدیث بھی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن نبی شاہبہ میں اور سن قبرال بحیکی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یعنی دائیں طرف اور عرب میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے شیخ صاحب کے اپنے جنازے پہ بھی اسی طرح ہوا ایک طرف سلام اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے تھے تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار لوگ جنازے میں موجود تھے اتنا بڑا جنازہ تھا تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہاں پر اناؤنسمنٹ انہوں نے کی اس کی وجہ سے یہ چیز بھی اب پراپیٹ ہوگی کیونکہ میں نے جب یہاں پہ جنازہ پڑھایا تھا اپنی نانی اما کا تو لوگوں میں بڑا کوہرام برپا ہو گیا تھا یہ اس نے کیا کام کر دیا تو دو طرف سلام پھیرنے کی حدیث ہے سن قبرال بہکی کے اندر لیکن اس میں حماد بن ابھی سلیمان مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے نا سماگی تصریح ہم دو طرف کے قائل ہو جائیں گے البتہ تابعین سے دو طرف سلام پھیرنا ثابت ہے ہم اسے بدت نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے سختی کیوں کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کا قول جو ہے مسائل ابھی دود میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے جو جنازے میں دو سلام پھیرتا ہے اب اتنی سخت الفاظ جب موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم ڈرتے ہیں اس معاملے میں الحمدللہ موقف نمبر آٹھ شیخ زبیر صاحب دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی دو ہاتھ سے تھا تو وہ بھی آگے سے دو ہاتھ سے گیا کرتے تھے تو بلکہ مجھے کوئی اہل ریس ملے تو اس سے تو میں ضرور دو ہاتھ سے مسافہ کرتا ہوں تاکہ وہ پوچھے گی یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ تو شیخ صاحب کہتے تھے بھائی امام بخاری نے کتاب الاطان میں پورا باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافے کا جواز اور وہاں پر ہمارے سلب کے اقوال لے کر آئے کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ دو ہاتھ سے مصافے کا مشروع ہونا اور اس میں عدیس لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہد تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ تو تعلیم فرمانے کے لیے تھا لیکن امام بخاری نے اس سے استفام نکالا مسافے کا وہ کیوں امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا انہوں نے پوری کتاب نانا سے لکھی ہے ال المفرد المفرت کی کتاب اس میں روایت موجود ہے اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی شیخ صاحب کو میں نے فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب العدب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں آپ ذرا اس پہ تحقیق بتائیں آپ کی کیا ہے کہتے ہیں کون سی روایت میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اکبر اللہ تعالیٰ انہو سے دو تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مسافر کرنے کے لیے اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بات کی تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما شیخ صاحب تو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایا ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مسافر کیا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ ادیس تو بالکل ٹھیک ہے میں کہا شیخ صاحب میں تیار ہو جاؤں تو دے ہاتھ چومنے کا ذکر بھی ہے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتہ ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راول پنڈی میں تو یہ بات ہے دس جولائی دو دس تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کے اہل عدیج کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے اپنے علما کا بھی ذرا احترام کرنا سیکھیں لیکن اس میں بات یاد رکھیں حدیر کو نہیں جھکنا یہ تو احمدہ بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکو نہیں جھکنا یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسا دینا ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسا لیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسا لیا کرتے تھے تو وہ تو ثابت ہے تو بہرحال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح علقیدہ عالم کے ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو اس کے ہاتھ چومنے ہو تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسا دیا جائے تو یہ تابعین کا ہے اور سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ بڑے جہریل قدر صحابی ہیں بڑے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متبل ہے کہ یہ پیدل کئی کئی میل دوڑتے تھے اور حضور کے جو اونٹ بزا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلیر آدمی سلمہ ابن اقوا ہے ردی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں الحمد حضور کے لاڈلے سے تو میں نے شیخ تاپ کے الحمد وہاں پر پبلکلی بوسا لیا اور پھر اسی میں انہوں نے وہ ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھائی ہم قائل ہے میں نے اس میں پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں دے دیا سارے سوال جو ہے نا اچھا اور بھی بہت سوال یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو مسافر والا مسافہ جو ہے دو ہاتھیں کرنا چاہیے ایک آتے بھائی دونوں طرح جیسے ایک ہاتھیں مسافر کرنا بھی صحیح دو ہاتھیں کرنا بھی صحیح اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے ہاتھ یا منہ لیکن بشرطے کے شاوت نو ماں ہے کوئی بزرگ ہے اس کا یہ حادیث سے ثابت ہے لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے اس کو جا کے جھکنا ہو اس کا ہاتھ چومنا ہو جو کہ صحیح نہیں ہے حرام ہے یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے سو سال پورا ہے میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا یہ ثابت ہے آسان سے کچھ نہ کچھ آدیث ہے بنتا ہے موقف نمبر نو شیخ صاحب جو ہیں وہ سر ڈھانپنے پر بڑا اصرار کیا کرتے تھے اور سر ڈھانپنے کی سنت کو خصوصاً اہل حدیث کے اندر وہ کہا کرتے تھے آپ اہل حدیث ہو اس کو زندہ کرو اہل حدیث ہی اصلی اہل سنت ہیں تو اگر آپ نے سنت پر عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے سر ننگے سر نماز پڑھنا شیخ البانی کا میں نے فتوا پڑھا وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بکر کیا <laughs> اچھا یہ انہوں نے فتوا موجود ہے یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلدیوں فتوا اچھا اچھا یہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بکر اور علماء ارب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر سامنے کا اب ہم متبع سنت کے لاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں آپ کو کیا موقع ہے ننگے سر نماز ہی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شریک ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز منگی سر ہو تو جاتی, جاتی ہے لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو اماما ہوتا کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکرو ہے یہ مکرا لکھا ہوا ہے مکروہ لکھے گا وہ ہو جائے گی یا سنت ہے اگر سنت نہیں ہے تو پھر مکروہ ہوگا بھئی ننگے ساتھ نماز پڑھنا مرد کے لیے جائز ہے لیکن بہتر رہی ہے کہ ٹوپیاں جس طرح ثابت ثابت ہیں امامیں یہ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ ثابت ہے ثابت سے بھی ثابت ہے ٹوپی یا پٹکا ہو یہ بہتر لیکن نماز ننگے سے اثر ہو جاتی ہے یہ بات سکھاتی میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ فتح و اردو زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ مذہب انگریزی کی فتح میں بھی لکھی ہوئی ہے اور ہمارا بھی یہی وقف ہے یہ کہ بغیر شروع کے جو یعنی جو لوگ ہمیں آتے ہیں نباس ہمارے بھائی سال تھے ہماری بچہ میں کہتا تھا نا وہ سال سے نا اس طرح یہ مکروب کرا دیے تو بھائی ہم تو نگے سال نماز نہیں پڑتے لیکن اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی تو وہ بڑی اس پہ بلکہ انہوں نے الحدیث رسالے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے کافی احادیث المستر الحاکم کے حوالے سے پگڑی باندھنے کی سر ڈھانپنے کی کتنی احادیث لے کر آئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت الفداح کے موقع فتح مکہ کے موقع پر مکے میں انٹر ہوئے تو کالے رنگ کی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دائیں اور بائیں دو شملے چھوڑے ہوئے تھے اور المستر حاکم میں موجود ہے سیدنا عبد عوف رضی اللہ تعالی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا ایک چپے کے برابر جو شملہ ہے وہ ایک طرف چھوڑا ایک چپے کے برابر اور کہا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو پھر اس میں انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی ننگے سر رہنا کیسا اور پھر پہ لکھا کیا ہم نے اس سنت پہ کبھی عمل نہیں کرنا تو یہ الحمد میں اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں پھر الموتا امام مالک جو ابن ابی قاسم کی روایت کے اوپر انہوں نے تحقیق کی اس میں بھی سر والے مسئلے میں انہوں نے کھل ڈل کے بڑی جو ہے وہ مضمون پورا لکھا اس میں موقف نمبر دس شیخ صاحب جو ہے وہ اعلی تسبیح جو ہے اس کو استعمال کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے اور خصوصا یا بن سعید القتام جو بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں ان کے پاس بڑی لمبی تسبیح تھی اسما اور کی کتابوں میں یا, یا ابن معین رحمتہ اللہ علیہ نے پوری اپنی صنعت کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ یہ تسبیح استعمال کیا کرتے تھے اور سنبید میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پندرہ سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں پر پڑھ رہی تھی اس پہ امام ابو دود نے باپ باندھا ہے گٹھلیوں اور تصویر پر پڑھنے کا جواز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں فرمایا کہا یہ اس سے بہتر ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھوں پہ پڑھنا یہ بہتر ہے لیکن تسبیح کا استعمال جائز ہے اور علماء عرب بھی جائز سمجھتے ہیں ہی وجہ مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر تسبیحات جو ہیں یہ بکتی ہیں یہاں بھی اکثر علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں شیخ البانی نے اس معاملے میں غروب کیا اور انہوں نے کہا یہ بزت ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلطی معاف کرے تو شیخ صاحب میں نے کل ہی بتایا کہ وہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرنے کے قائل تھے اور وہ سمجھتے تھے بالکل صحیح سمجھتے تھے پندرہ سو ایک نمبر حدیث سنبی دعود کی وہ ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور پندرہ سو دو نمبر سنبی دعود کی حدیث ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو قیامت والے دن ان انگلیاں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت شیخ صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو گی. کہ قیامت والے دن انگلیاں گواہی دیں موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیوں ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب اب کڑوا ایسا کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت اسٹرکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء آج کے یاد رکھیے گا پہلے تین سو سال کے نہیں اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے تین سو سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں تو مجھے کہا کرتے تھے خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا میں ویڈیو پہ جواب نہیں وہ دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی پتا ہے وہ جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کو سوال سے پہلے کیا دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کیا پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بر ابھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق طلاقہ کا مسئلہ بس اس کو بعد میں صحیح ان شاء اللہ بڑا شکریہ اللہ تعالیٰ کرے ماشاء اللہ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق سلاد کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھیں پھر سیدنا نام ابکر کے زمانے میں سعیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد انحبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصتی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین کے بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکاح نئے ہاضم کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدبولہ اس میں تو اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدبولہ کے لیے ہے امامجا نے بھی پورا باب باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز المتا امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں المتا امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوسلا بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابئین اور تبا تابئین کے فام کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علما ہیں جو اس کے تائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بہرحال کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو وہ بھی بازو کرواتے ہیں نا جی خیر جی اب تین طلاقے دے دیے تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس ماض اللہ بیوی رکھ دو اور سن بنے بازا میں پورا پاپ موجود ہے حلال کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی دانت ہے کتنی حدیث موجود ہیں و لیادب اللہ تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بہرل برل ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو المتا مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار دو سو نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا ابکر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر متغلہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکلات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالی ہو کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ المتامہ مالک میں بھی موجود ہے سن القبر البحیکی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن بات نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مزاق کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کہ سو دیئے چاہے ہزار کیے جس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں عامر تہمی سے نقل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بار الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے اور آخری ان کا موقف جو ہے بارہ نمبر اور وہ ہے بھائیوں انہوں نے فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کیا الحمدللہ اور یہ جو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے یزیدی یزیدی یہ یزیدی کی ٹرم جو ہے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے شیختاب نے خود بول کے کہا ہم یزیدی نہیں ہے یہ ٹرم خود انہوں نے ڈیوائز کیا اور وہ ٹرم ڈیوائز ہو سکتی ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کی سلب کی ٹرم میں بنائی ہوئی کسی کی نہیں ہے سمجھانے کے لیے ٹرمز بنائی جا سکتی ہیں ایون صحیح بخاری کا نام بھی ہم نے صحیح بخاری رکھا ہے نا امام بخاری نے تو اس کا نام رکھا تھا الجامع الصحی ہم اسے صحیح بخاری کہتے ہیں تو اب یہ بگت تو نہیں ہو گیا تو ٹرم تو کوئی بھی ہو سکتی سمجھانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قسط دنیا کی بشارت جو امام نتامیہ نے فٹ کر دی تھی جزید کے اوپر اگرچہ امام ن کا موقف جزید کے بارے میں بڑا سخت تھا وہ کہتے تھے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اس کا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں میں اہل بی سے محبت کرتا ہوں لیکن پھر ان سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ انہوں نے کستن کی بشارت صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب و والی لگا دی اور کہا جی اس میں آیا کہ جزید ابن معاویہ اس کے اندر جو ہے لشکر میں موجود تھا جو کستنتنیا پہ حملہ ہوا اور بخاری میں حدیث ہے کُتنتنیا پہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا وہ بخشے ہوئے ہیں حالانکہ اسی بخاری کے حدیث میں ہے کہ یزید ابن معاویہ جس لشکر میں تھا وہ حدیس آگے بھی امام الامیہ اگر غور سے پڑھ لیتے اس میں ہے کہ اس لشکر میں پھر ابو یوب انصاری فوت ہو گئے اور ابو یوب انصاری فوت ہوئے چون ایگری میں اسماور اجال کی تمام کتابیں اٹھا لیں اور کس پر پہلا حملہ ہوا ہے بتیس اگری میں یہ بائیس سال بعد کا حملہ ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کارگل کی ہوئی تھی دو چار میں تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی پہلی جنگ ہوئی انیس میں کشمیر میں اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سکسٹی فائیو پھر سیونٹی ون اور پھر یہ چوتھی جنگ ہے آپ کو رد کرے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو اس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے جس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب نے کی رافضیت ناسبیت اور جزیزیت کا تحقیقی جائزہ اور اس پہ انہوں نے الحمدللہ جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کیا اور ویڈیوز میں بھی انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا میرے انٹرویو کے دوران بھی کہ بھائی یہ وہ لشکر نہیں تھا جزید کے بارے میں, میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لوگ قرآن و سنت کے من باتوں پہ ہمیں پساتے ہیں کہ آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ جزید کے بارے میں جزید کے بارے میں صرف مہدسین کی رائے بتائیں کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اس ماور و جال میں ججنا ہے تو محدسین فیصلہ وہ کتاب ابن جو ابن جوزی के کتاب में بارے میں یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ جوزی کی کتاب ہے یہ اس کی فوٹو چیٹ چھپی ہوئی ہے ہمیں سبھی بیروط ہے اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کی حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے الرد علی المتعصب العنید یہ اس متعصب متأثر رد المانزم کو برا نہیں کہتا جو وہ مذمت میں قائل نہیں ہے نا اس, کا اس, اس سرکش کا یہ رابطہ تو اس میں انہوں نے, نے سلب کی رائے اسماور جان کے ساتھ کٹھی یہ ہاں جی اس میں سلب کی آراہ بھی اور واقعات بھی جی جی مثلا یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاد عن ابی اسحان کا البرمکی عن ابی بکر عبدالعزیز ابن جعفر قال حدثنا محنیٰ ابن یوشیہ محنیٰ ابن یوشیہ احمد بن احمد حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے صدوق راوی ہے قال اسالتو احمد عن یزیدہ ابن محویہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن محویہ کے بارے میں فقال والذی فعل بالمدینہ ما فعل یعنی یہ وہ آدمی ہیں جس نے مدینہ کے ساتھ ہو کام کے جو سے کیا کل تو میں نے کہا کہ کیا کام کیا کالا نہ مدینہ کو ہم کر سکتے ہیں فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے کل تو من کا نواؤ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ ظلم جو کیا تھا کال آلو شام شامی اس کے ساتھ شامیوں نے کام کیا احمد میں حمل تو کہتے ہیں کہ یزید سے عزیز میں حال ہی کرتی یہ شدید جڑا ہے اس کی صنعت کیا ہے اس کی صنعت آسان اچھا سر محنت کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت آسان بن گئی اچھا صاحب صحیح مسلم میں ایک ریت ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کو دھمکائے اس پر اللہ چاہتا ہے اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقع حرا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے ہاں جی تو اس کا احتیاطی مسئلہ ہے ہم تو عزیت پر اللہ قائد نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امامزادی کے اس طرح جائز السف کے بارے میں بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج میں اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے پر بھی اللہ نہیں کرتے لیکن جزید سے وہ بڑا ظالم کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے نبی کریم وسلم کی سری حدیث جدید کے بارے میں جو زہبی کے شہری کی آپ نے رائے بتائی تھی زہبی کے کسی شہید کی جیان خبیس عالم ناسمی کرا دیا اچھا سیر میں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں ابن کثیر نے غالبا کسم اللہ پاسمل جب حجاج بن کے بارے میں کون سی حدیق ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمارا تھا کہ سچیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبید مسلم میں آیا بنتے بکر نے کہا کہ سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ کسنتون والی عزیز فٹ کرنے کی کوشش کہا ثابت نہیں ہوئی ثابت نہیں ہوئی ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے نہیں پہلا لشکر کون سا ہے جو سنی سنبی دعود میں عزیز ہے عبد خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو یوبن ساری فوٹ ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھی تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر <سلام> یہ <سلام> <پہنے> بار> بھی ہوا یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے آآ آآ باقی لشکر کو تو چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے کریں کل دو لشکر حملہ کرتے है ایک है میں وہ زندہ موجود تھے جیسے بیان کرتے تھے ایک میں فوت جس میں اس موجود تھا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کس دنیا پر بڑے حملے ہوئے ہیں گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں سردی میں بھی ہوئے تھے ہلاک حملے ہوئے ہیں اور س, س, س, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا امیر معاویہ کی عادت میں आ, پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی, کی عادت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان اچھا امیر امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان ہاں وہ تو نیک صابت تھے اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح ہے انہیں کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ نا بھائی ناسویوں سے ہم بری ہیں ناسوی غلط ہیں اللہ حدیث کے آگ پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ علاج ابھی ہوا اس کا علاج افنانے ناسیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ علہ اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ تیل لشکر میں تھا یہ جھوٹھی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تیل لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لا گئی بعد میں آٹھویں صدی میں آفذ ابن تیمیہ آفذ ابن کثیر یہ مختلف شعرین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ تیل لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بالکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بار اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ حدیث علماء جو ہیں محدود وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جرا کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث پیار کی جائے اور ہماری اسماء اور اجالی کتابوں میں تقریب و تعزیب تعزیب و الاعتدال میزام العتدال سب کتابوں میں یزید پر جرا موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اب اگر کوئی کسی علیہ حدیث کے اندر کوئی ناصریت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یہ اس... کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آلحدیز بنے ہوئے ہوں تو آلحدیز ہو ہی نا کسی کی گزاری نہیں کرتے رام نہ ناصری ہے نہ جزیدی ہے اور بھائی وہ سعید اللہ حسین سے بڑی محبت کرتے تھے اہل بیس سے بڑی محبت کرتے تھے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں انجیکٹ کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کی جب تدفین ہو رہی تھی تدفین کے بعد سن نبی داود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو شیخ صاحب کو جب دفنایا گیا تو بڑا رک رکت انگیز منظر تھا وہاں پر سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ہر آنکھ اشک بار تھی الحمد تو وہاں پر جس جی شخص نے دعا کروائی اس نے کہا اور آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی دی کہ محرم کا مہینہ ملا پانچ محرم چودہ سو ہجری تو اس نے دعا کروائی کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو حسین سے محبت کرتا تھا اور اہل بیت سے محبت کرتا تھا اے اللہ اس محبت کی وجہ سے اے اللہ اس کی مفرت کرتے تو میں نے کہا واہ شیخ صاحب کیا بات ہے کہ اس طرح چیز انجیکٹ کی کہ آپ کی قبر پہ بھی دعا ہو رہی ہے حسین کے حوالے سے اور یہ نہ سمجھے گا وہ عالم نے غلط دعا کروائی ہے صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو پچہتر نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک تو وہ حدیث متبادر ہے نا جامعہ ترمزی کی اور مسند آمد کی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ایک یہ پرٹیکولر سعید حسین کے بارے میں حدیث حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے لا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے الحمد تو وہاں پر انہوں نے دعا کروائی اور الحمد شیخ صاحب نے یہ جو حسینیت کا منہر زندہ کیا اس کی اگر ڈیٹیل کسی کو سننے کا شوق ہو تو میرا سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ناسبیت اور جزیدیت سے توبہ کی ہے بلکہ مجھے ای میلز کی اور ای میل میں لکھا کہ علی بھائی آپ گواہ ہو جائیے ہم پکے ناصبی اور جزیدی تھے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں جب سے ہمیں یہ غدیر خم کی حدیثیں اور باقی آپ نے مجھے پچاس احادیث والا پمفلٹ لکھا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس طی السناد احادیث کی روشنی پہ اور مجھے توبہ پر گواہ کیا الحمد بھائیو شیخ زبیر علیزئی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اپینین ایک دینے لگا ہوں یہ میرا اجتہاد ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اشتہبی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو وہ سن بعد میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار دو سو اکانوے نمبر جو المسترکلی للحاکم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری اس امت میں ہر سو سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا ہر سو سال میں اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے یہ میرا ذاتی اشتہار ہے اب اشتراک کر سکتے ہیں امت صرف دو مجددین پر متفق ہے ایک پہلے مجدد پر اور ایک آخری پر, پر پہلا مجدد سیدنا عمر بن عبد العزیز المتوفا ہجری جو 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں بنو میاں نے ہی خود زہر دے کے ان کو قتل کر دیا 38 سال کی عمر میں شہید ہوئے وہ یعنی میری عمر اب 37 سال ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 38 سال کتنی عمر ہے دو سال صرف انہوں نے حکومت سنبھالی ان پہ سارے متفقیں کہ وہ پہلے اسلام کے مجدد ہیں اور آخری مجدد امام محمد مہدی جو سنبی دعود میں حدیث موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے اہل سنت اہل تشید کے درمیان قامن حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت پہ ایسا وقت ضرور لائے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام محمد نام کے اوپر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا یہ وعدہ پورا ہونا ہے اللہ ہی ہے وہ جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوض کیا تاکہ اس دین کو سارے ادھیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں یہ دین غالب ہونا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی لیے فکر حسین بھی شروع ہو گئی ہے پہلے لوگ یہ موضوعات ڈسکس نہیں کرتے تھے اب تو مجھے حیرانگی ہے کہ بڑے بڑے یزیدی قسم کے لوگ بھی جب خروج کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف تو حسین کی مثال دیتے ہیں کل تک تو وہ عزید کے حامی تھے اب وہ کہتے ہیں جی کہ حسین دیکھیں نا جی وہ لال مسجد پہ بھی سات تاریخ کو پانی بند ہوا حسین پہ بھی سات محرم پہ پانی بند ہوا تھا اب ان اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کوئی ٹاٹ نہیں کرتا مجھے بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوان والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی یا اہل حدیث ان کی کوئی ایک مسجد دکھائیں کہ جس میں سعید الب عمر اور عثمان کے نام لکھے اور سات سعید علی کا نام نہ لکھا ہو مسجدیں کوئی ایک مسجد دکھا دیں چاروں کے نام الحمدللہ علی کے اللہ سعید السجدیں میں کم از اس کم اسلام آباد میں دو تین مسجدیں دکھا سکتا ہوں جن کا نام ہی مسجد سعید علی ہے یہاں پر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک دیوبندی مکبہ فکر کی بہت بڑی مسجد ہے سعید علی کے نام کے اوپر اور بریلیوں کی بھی بہت ساری مسجدیں ہیں تو خالی اہل تشید کا معاملہ نہیں ہے یہ الحمد ہمارا کامن ہے تو یہ صرف مولوی پٹی پڑھاتے ہیں اور وہاں سے زاکرین پٹی پڑھا کے امت کو روٹی کی بنیاد کے اوپر توڑتے ہیں اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لئے بھائیو اب آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ کتابوں کا تعارف کروا دوں صرف نام بتا دیتا ہوں شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں پھر ہمارا یہ لیکچر انشاءاللہ شاء آخر میں ایک حدیث بیان کر کے کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ آٹھ دس منٹ کے اندر پہلی کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ان کی کتاب کافی تھی اور وہ ہے مشکات المصابی کی تحقیم اور تخریج جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں کتب ستہ بھی اور بخاری المسلم بھی شامل ہیں وہ مکمل تخریج اور تحقیم کے ساتھ 6294 احادیث اس کی مشکات کی تین جلدوں میں چھپ چکی ہیں اور اس کا جو پہلے دو چیپٹر تھے کتاب امان اور کتاب العلم وہ پورے فوائد کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی پونے چار سو صفوں کی الگ سے ایک جلد چھپ چکی ہے شیخ صاحب کا ارادہ تھا تیس جلدوں میں اس کو مکمل کرنے کا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی بہرحال جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا یہ بھی کافی ہے تو پہلے یہ دو بڑے امپورٹنٹ چیپٹر تھے کتاب المان اور کتاب العلم یہ پوری تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس میں ان کے سارے عقائد انہوں نے کھول کے اپنے بیان ہیں دوسری بک انوار و جس میں سنن اربا جو ہیں یعنی ترمزی اب نسائی اور ابن ماجہ ان چار کتابوں کی جو ضعیف الاسناد حدیث ہے ان کو انہوں نے جمع کیا ہے اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو وہ صحیح تصور کرتے تھے ان کا ضوف بھی بتا دیا اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے اگر کوئی حدیث کی سرت ضعیف تھی اور اس کا کوئی صحیح ترک کہیں موجود تھا تو وہ لکھ دیا سار کسی صحابی کا کال ملا تو وہ بھی لکھ دیا تیسری کتاب الموتا امام مالک کی جو روایت ابن ابھی قاسم والی ہے ایک جلد میں شایا ہوئی ہے پورے فوائد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا پوری تفسیر کے ساتھ اسی طریقے سے شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی کتاب ہے اس کی بھی پوری تحقیق اور اس کی بھی فوائد کے ساتھ لکھا اور ابھی ان کی ایک اور کتاب آنے والی ہے جو دے چکے ہیں وہ پروف ریڈنگ کے لیے مسند حمیدی پورے فوائد کے ساتھ انشاءاللہ دو جلدوں میں وہ بھی آ جائے گی بک نمبر چار وہ ہیں ان کے ایک سو گیارہ رسالے جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا مہانامہ الحدیث اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتوی علمیا کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں مقالات کی اب چھٹی جلد بھی آنے والی ہے تو وہ بھی الحمدللہ للہ سافٹ کاپی میں بھی پی ڈی ایف کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہیں مختلف سائٹس پہ بک نمبر پانچ وہ ہے تفسیر ابن کثیر کی احادیث کی تحکیم اور تخریج کیونکہ اس میں بڑی ذیب روایتیں بھی تفسیر ابن کثیر میں تھیں تو انہوں نے پوری تحکیم اصول محدثیم پر کر دی ہے وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے ان آنے والی ہے بک نمبر چھ میری فیورٹ بک ہے دین میں تقلید کا مسئلہ میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لانا سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے بک نمبر سات نور العینین جو رف الدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائکلوپیڈیا ہے ان کا اور انہوں نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمد اور آٹھویں کتاب ہے فضائل درود و سلام دروشیف کے فضائل پر اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی اور اس میں میں نے ان کو سجیشن دی تو وہیٹ بھی اس میں کی تھی فضل السلات و نبی یہ کتاب پہلے تین سو سال میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ اور یہ مالکی سے مراد و مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے اسکول آف تھاٹ سے تھے امام مالک کو وہ ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے المتوفا دو سو بیاسی ہجری ان کی کتاب فضل الصلاۃ علم نبی جس میں ایک سو پانچ کے قریب احادیث اور اثار ہیں اس کی تحقیق کی شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی اور ساتھ ہی فضائل صحابہ بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علی کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل اس میں جو صحیح احادیث تھی الحمد اس کو جمع کیا اور جہاں بھی سعید العلی کا یا سعید الحسین کا چیپٹر آیا تو ٹنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا خصوصاً ہمارے جو یہ جیلم شہر کا بہت بڑا بدبخ فیاض عالم صدیقی جو یہ ہماری اکیڈمی سے تھوڑی دور ہی ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے تو اس حوالے سے انہوں نے الحمد اس میں دفاع کیا ہے بھائی آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا بڑا دقت انگیز واقعہ میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اٹھاون نمبر ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی حدیث ہے یہ نہیں بتایا کدھر ہے کہتے ہیں ہاں علی بھائی ہے حدیث بالکل صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے اچھا اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراً فکر پڑ جانی تھی یار یہ کہیں بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں یہ میں بتا رہا ہوں گوئی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپٹیشن بھی اسی کرتے تھے بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی دو ہزار سات سو میں اٹھاون نمبر سن ابن ماجہ میں موجود اور امام ترمزی نے باپ باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے جو نو نشانیاں تھی کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالی نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ نو نشانیاں یہ ہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہ جو ٹین کمانڈمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیئیس سے انتالیس تک وہ قدا اور اربو کا اللہ اور تمہارے رب نے کے بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے دوسری چیز چوری نہ کرنا تیسری چیز زنا نہ کرنا چوتھی چیز نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا ہاں بفتوے شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد ارض کرنے والے کو مرتب کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر پانچ بے قصور کو حاکم کے پاس ہیٹ کرنا لے کے جانا نمبر چھ جادو نہ کرنا نمبر سات سود نہ کھانا نمبر آٹھ پاک باز عورت پر زنا کی توہمت نہ لگانا اور نمبر نو اے یہودیو پرٹیکولرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا یہ دو طرح کا تجاوز انہوں نے کیا ایک تو وہ ہیلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی تو وہ بھی ہاتھ سے تجاوز کر چکے تھے ان کو بھی تقوی کا حیضہ ہو گیا تھا تو ہاتھ سے زیادہ تجاوز نہ کرنا جب یہ نو باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما گائے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اسلام نے قبول کیا صرف گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباح سے کون سی چیز روکتی ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے دراصل کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے یہ گنڈا سنگھ تو وہ بھی ہو گیا ہے سونا ہو نا پنجابی کا محاورہ تو ایسا زہریلا لفظ بول دو کوئی کوئی بات کر دے اہل بیت کی کہہ دو گے کہ ربزی ہو گیا کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ بھابھی ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کر دے کو جوہندی ہو گیا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کو بریلوی ہو گیا تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنے تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں تو انہوں نے پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہ کی تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چموائے ہاتھ چموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں وہ میں نے سلمہ بن اقوا کی روایت العدل مخرط سے بیان کر دی نو نمبر تو پاؤں چومنے کے ہم نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا شیخ صاحب کون سی خواہش ہے تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چونے کی اجازت دی جائے جل کی احادیث کی بارے خدمت دنیا کے اندر کی ہے ہم بھی اللہ نے دعا کرتے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومیں اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہے نا ریکارڈ بھی کر رہے میڈیا پیڈی ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجیز اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے مارا میں نے بھی نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضر سے پریمیوں سے علی گز پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تاقی کر رہے تھے تو یہ تاکیب میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ ہو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے میرے پاس جب آئے الحمد لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب وما علینا اللہ البلاغ المبین